تیرہ اپریل سن دو ہزار تین حضرت مولانا تاریخ صاحب بقام مردان کالب میں بیان فرما موضوع ہے اللہ کو اپنا بنا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تیار کردہ علمی کیسے گھر طور پر سی ڈی ملنے کا پتا نوٹ فرما لے علمی کیسے گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ مرکز مجبوری مسجد کراچی فون نمبر چھ تین سات سار ایک تین رسی اس لیے لگائی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں بیٹھانا ہے صبح آگے نہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وغیرہ ٹرانسفر بھی جو لوگ نام دیں گے ان کو یہاں آگے بڑھانا ہے سروس وغیرہ آپ جہاں کسی فرمایا نہیں بیٹھ رہے اچھا نہیں لگتا اس نظام کو توڑنا मेरे भाई और दोस्तों आज हो गया आपके शहर में में कोई हमेशा किसी को भी बकार नहीं है आदमी घरों से भी उठ के जाते हैं परदेशी तो वैसे भी परदेशी होते हैं आए चले गए एक बात سامنے لانے کی کوشش کی ہے روزانہ اسی کو میں کو آخرت کی ساری عزتیں کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہمارے مسائل کا رنہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری زندگیوں کی ساری راحتیں چین سکون آسمان لادا ارادہ کرے گا تو کوئی روک نہ سکے اس نے روکا ہوا ہے تو کوئی دے نہیں سک رہا وہ اپنے رحمت کوئی بند نہیں کر سکتا سے مرسل کر دے کوئی نہیں سکتا ہم آج کے نظریے سے ٹکرا رہے ہیں ہماری ٹکر نظریہ سے ہے آج کا باطل نظریہ جو خدا بن چکا ہے جس کو سجدے ہو رہے ہیں ماتھے سے نہیں دل سے کیے جا رہی ہیں ایک کاگل جب جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو اس کے دل نے پیسے کو سجدہ کر دیا ایک دکاندار جب کھولنے میں کمی کرتا ہے دکھاتا میٹر ہے ہوتا وہ گد ہے تو اس کے دل نے اللہ کو چھوڑ کر پیسے کو سجدہ کیا ہے جھوٹ کٹنکھا سودا بیچنے والا دودھ پہ پیسے کھانے والا قاتل کو پناہ دے کے اس کا مقدمہ لڑنے والا کے لیے سفارش کرنے والا کو پناہ دینے والا زندگی کے جتنے شعبوں میں جو کچھ اس وقت نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب اس بات کی نشانی ہے کہ دل کا تبلا اللہ نہیں رہا دل کا تبلا پیسہ ہو چکا ہے اور دل کا شلا اپنی ذات ہم اپنے آپ کے پجاری ہیں افرا ایم کا اللہ اللہ تعالیٰ رہا ہے ان کو دیکھو جنہوں نے یہ کیا مطلب اپنے آپ کو خدا بنا لیا جو جی نے آیا وہ کر دیا اللہ روکے روکے جو دل میں جو دل میں نہیں آیا وہ نہیں کیا چاہے اللہ کیا چا رہا ہو کر اللہ نے روکا دل نہیں مانا ہم نہیں رکے اللہ نے کرنے کو کہا دل نہیں مانا ہم نے کوئی نہیں کیا اللہ نے بلایا ہم پیچھے ہٹ گئے اس نے ہٹایا ہم آگے بڑھ گئے تو یہ کون ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے تو یہ نظریہ اس وقت دنیا میں راست ہو چکا ہے ساری دنیا پیسے کے گرد تاخ کر رہی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا محلہ بنا کے سفر کر رہی ہے یہ تعلیم مام بات دیتے ہیں پرائمری اسکول کا ٹیچر دیتا ہے ہائی اسکول کا ٹیچر بیٹا ہے کالج کا پروفیسر دیتا ہے یونیورسٹی کا ڈاکٹر بیٹا ہے اور اوپر تک شاید دانشور یہ کہہ رہے ہیں پیسے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پاکستان کے قرض اتر جائیں پاکستان خوشحال ہو مبادلہ اتنے ارب ڈالر ہو گیا جب سے اللہ نے اسی پر فیصلہ کرنا ہے کہ جتنے پیسے ہوں گے ہم تمہارے حالات بدل دیں گے میرے लेना। میری بات لکھ, لکھ لینا سونے چاندی کی की ہو دھرتی مردان کی سونا بنے रात ہیرے جواہر हो। کی بارش ہو اور ہوائیں بھی آئے تو موتیوں کو بخشتی چلے جائیں بارش برسے تو اپنے ساتھ سونے چاندی ہیرے جواہر رات کو برکھائے اور آپ کے گھروں کی چھتیں سونا بن جائیں آپ کی مسئلیاں لکڑی کی بجائے چارتا سونے چاندی کیوں आपके آپ کے گلاس اور برتن اور پلاسٹک کی بجائے سونے چاندی کیوں ہوں آپ لوگوں کی بجائے سونے کی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں آپ چار پیچھے گلاموں کی کٹارے ہوں اور برت آپ کے سامنے باندھی بند کے ہاتھ کے کھڑی ہو اور وقت کی رفتار آپ کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی ہو یہ سب کچھ ہو جائے صرف قرض کرنے کی میں بات نہیں کر رہا بلکہ درجے کے بات کر رہا ہوں اس طرح ہر ایک مردان والے کے لیے ہو جائے اور لوگوں کے لیے ہو جائے اور پاکستان والے یہ سب کچھ کر رہے ہوں جو آج کر رہی ہیں آج رات میں کتنا ذنا ہوگا پاکستان میں آج رات میں کتنی شراب کی جائے گی پاکستان میں آج رات میں کتنا جوا کھیلا جائے گا کتنی ماں سے اولاد بدتمیزی کرے گی کتنے باپ کو اولاد جائیں نکالے گی کتنی ماں کو اولاد ٹھوکرے مارے گی کتنی بیویوں پر خمد ظلم کریں گے کتنی عورتیں خرے بازار ناچیں گی ان کی کی جھنگ جھنگ کتنی زمینوں کے کلجے جلا کے رکھ دے گی اور کتنے سوج کے نظام چلیں گے اور کتنے چوری اور ڈاکل ہوں گے اور کتنے قتل قتل کے منصوبے ہوں گے اور کتنے مظلوم کو رڑنے کے نظام چلیں گے اور کتنے مال ہڑپ کرنے کے منصوبے چلیں گے یہ سب کچھ اگر ایسا بھی ہو رہا ہو اور ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر مجھے اس جات کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے سونے چاندی کے دریا بھی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتے اور آپ کی زندگی میں چین نہیں لا سکتے جو یہ کہتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ بنتا ہے انہیں میرا یہ پیغام ہے کہ وہ دھوکے میں ہیں وہ خود دھوکے میں رہیں نہ اوروں کو دھوکے میں ڈالے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں سوا لاکھ ندیوں کے سلسلے کے ساتھ جو تک دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے بلّہ ارد رما سے مالک اللہ آسمان کا مالک اللہ خلا کا مالک اللہ عاشت مالك الله يغشي الليل النهار دن رابت مالك الله الشمس والقمر والنجوم زخرات سورة شمس تعوك مالك الله ما كان لكم ان تلتوا شجراء درختوں کا مالک اللہ الى درواز سرو کا مالک اللہ تبرا کے ہا ان کے خوشوں اور گوشوں کا مالک اللہ سرجل بارشوں با کا مالک اللہ تم اب شکا زمین کی رگوں کا مالک اللہ اس سے پھل پھول گلے نکالنے نظام اللہ کا اس کا مالک اللہ حاضر ازم سراخ میٹے پانیوں کا مالک اللہ حاضہ پانیوں کا مالک اللہ موتیوں کا مالک اللہ تری اور مچھلیوں کا مالک اللہ پرندوں کا مالک اللہ باہر بر کا مالک اللہ نگر تار کا مالک اللہ جمعات کا مالک اللہ فرشتوں کا مالک اللہ زمین آسمان کے درمیان میں ہے یہ اڑنے والے پتنگے کا مالک بھی اللہ کی نئی نظروں کے سامنے اڑ رہا ہے اور کائنات میں کھرب آ کھرب رات کے اندھیرے میں پرواہنے اڑ رہے ہیں میرا اللہ وہ اللہ جو اس اندھیرے میں بھی ایسے پروانوں کو دیکھ بھی دی رہا ہے ان کی سن بھی رہا ہے ان کو رشت بھی پہنچا رہا ہے ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زندگیاں پیسوں سے نہیں بنتی زندگیاں حکومتوں سے نہیں بنتی زندگیاں اللہ بناتا ہے زندگی اللہ بناتا ہے تو اس کی ملک میں کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں وہ اعلان کرتا ہے خلق السماوات وہاں بولو اللہ کے سوا کس نے زمین بنائی یا کون بنایا سنا اما مجھے بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے بارش دینے والا بند نہ راجا بولو کون ہے اللہ کے سوا خود خوبصورت رقص اگانے والا ان کو سبزہ دینے والا پھلوں میں برنے والا کوئل کو نہنا سکھانے والا بل بل کو چہ سہانا سکھانے والا پھول کو نہکانے والا ہواؤں کو چلانے والا دن کو روشن کرنے والا رات کو اندھا کرنے والا اور سیاح کرنے والا اور شام کو دوڑنا اور بلکھانا سکھانے والا اوکا کو جھپکنے والا پانیوں کو برسنے والا دریاؤں کو بڑھانے والا پہاڑوں کو گارنے والا پھلوں کو لڑکانے والا کوشوں کو پکانے والا مور کو نچانے والا اس میں رنگ برنگ کے خوبصورت ڈیزائن بھرنے والا اس کو کاپ کی خوبصورت اڑن اونچی اڑان اڑانے والا اور جد کو, جد کو مردار سے ٹھینکنے دھنک والا اور وہ کو تازہ پرندوں پر شکار کرم کروانے والا اور ان کو حملہ سکھانے والا شیر کو تھارنا سکھانے والا چیزوں کو دور سکھانے والا مچھلی کو تیرنا سکھانے والا مچھلی کی تھوک کو امبر بنانے والا اور جرم کے ناشے کو مشق بنانے والا ریشم کے کیڑے کو کیڑے میں سے ریشم کو نکالنے والا مکھی کی تھوک کو شہد بنانے والا مکھی کی تھوک کو شہد بنانے والا منہ میں شہد بنانے والا جم میں شہر بنانے والا دن رات کا نظام چلانے والا انسانوں کو شکلیں دینے والا آنکھوں کو الگ الگ رنگ دینے والا انگلیوں کو الگ الگ ڈیزائن دینے والا اوپر الگ الگ رنگا رنگ کی لکیریں بنا کر ہر ایک کے فنگر پرنٹ کو جدا جا کرنے والا ہر ایک کی شال کو الگ الگ بدل کے چلانے والا لہجا بدلوانے والا شکل نہ ملے ہاتھ نہ ملے انگلی نہ ملے پورا نہ ملے اٹھنا نہ ملے دھ نہ ملے انداز گفتگو نہ ملے آداد نہ ملے جو اس کے اتنے بڑے نظام کے اندر کسی ایک جگہ نہ خطا کھائے نہ غلطی کھائے نہ قاتل ہو نہ جاہل ہو نہ پریشان ہو سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو کے گھروں تک پہنچا سب جب سے خزانوں میں رائی کے برابر کمی نہ آئے سب کی سنتے ہوئے تھکا نہ ہو سب کی سنتے تھکا نہ ہو سب کی سنتے ہوئے ترجمان نہ مانگے سب کی سنتے ہوئے باریاں لگائے بار باری بولو بار پہلے پنجابی بولو پھنسن بولو پر, بلو, پر, بلو, پر نئی نئی نئی بلو, عرب بولو پر اعظم بولو نہیں بولو عرب بولو پٹھن بولو پنجابی بھی بولو سندی بولو किरानी भी बोलो किरानी भी बोलो हिन्दुस्तानी भी, भी, भी बोलो और वो और वो श्रीलंका वाली मुश्किल तरीन जुबान वायद टैनल भी बोलो हल्का भी बोलो और वो उधर बंगाली भी बोलो और उधर जाकर बढ़ी वाले भी बोलो तरीकी जुबान बोलो हर्षी जुबान बोलो दिल्ज बोलो चराकी बोलो बल्चिस्तानी बोलो उर्दू बोलो संस्कृत बोलो फ्रांसी बोलो अंग्रेजी बोलो कायनात की जुटी हुई सोलानी बोलो आबहानी बोलो आइंदा पैदा होने वाली जुबा बोलो पहले भी इकट्ठे हो जाओ पुराने भी इकट्ठे हो जाओ इंसान भी हो जाओ जिन्हात भी हो जाओ मर्द भी हो जाओ औरत भी हो जाओ बच्चे भी जमा हो जाओ बड़े भी जमा हो जाओ बूढ़े भी आ जाओ जवान भी जाओ कलमा भी आ जाओ और आवा جاؤ اور سارے کٹھے ہو جاؤ اور ایک دم اپنے رب کو پکارو کہ یا اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے مجھے یہ یہ دے دے میرا آپ کا اللہ وہ اللہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے یسم اور یسم اور دزیز ہمارے لگاتے ہیں جاتے ہیں میں تم سب کا کٹھا بولنا اکٹھا سنوں گا سمجھوں گا نہ سرجمان کی ضرورت پڑے گی نہ مجھے کوئی غلطی لگے گی لا جس لغوطاً عن سمحاً ولا قولاً عن قولاً ولا يلعيه قولاً عن سب کا سنے گا سب کا سمجھے گا اللہ کا کہتا ہے میں سب کا چاہ تمہیں دے دوں تو تمہارے ربط خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی راج کم اللہ کم اللہ بلال تمہارا شہنشاہ اللہ اے تمہارا رحمان اللہ اے تمہارا رحیم اللہ یہ تمہارا مالک اللہ یہ تمہارا اردوس اللہ یہ تمہارا اللہ اے تمہارا مومن اللہ اے تمہارا اللہ اے تمہارا الله अल्लाह ये الله सरदार अल्लाह ये तुम्हारा خالف الله ये तुम्हारा الله अल्लाह ये الله बारी अल्लाह ये तुम्हारा मुसद्दर अल्लाह ये तुम्हारा वस्सार अल्लाह الله ये हमारा الله अल्लाह और ये हमारा रसाफ فاتح الله <سؤال> يا قادس الله يا رافد الله يا واصف الله يا حافظ الله يا معين الله يا مجل الله يا مستغني يا سميع الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا خبير الله يا الله يا الله يا شكور الله يا هلي الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا يا عارف الله مشهيد الله. الله يحق الله يذكي الله يقلي الله ينبي الله يا حبيب الله يا وصي الله يا الله يا الله يا محيي الله يا الله يا الله يا الله يا واجد الله يا الله يا الله يا احد الله يا الله يا قادر الله يا الله يا الله يا الله يا لاهر الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رؤوف الله مالك الملك الله ذو الجلال والكرام اللہ یہ وقف اللہ یہ جان اللہ یہ غنی اللہ یہ مغنی اللہ یہ معنی اللہ یہ واف اللہ یہ بار اللہ یہ نور اللہ یہ حیدی اللہ یہ وزیر اللہ یہ باقی اللہ یہ وارث اللہ یہ رشید اللہ یہ ثبور اللہ ولی اللہ علمان یہ یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے جس کے بارے میں ہم اعلان کر رہے ہیں کہ زندگیاں یہ اللہ بناتا ہے یہ بنائے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا یہ بگاڑے बना नहीं सकता पैसे के बुद्ध की पूजा छोड़ दो सोने के पत्थर सोने के बुद्ध की पूजा छोड़ दो कुर्सी की पूजा छोड़ दो अपनी बर्फ ऐसी छोड़ दो अच्छी की पूजा छोड़ दो पौधो की पूजा छोड़ दो एक के पुजारी भैया हूँ کفا باللہ وکیلا کفا باللہ حسیبہ کفا باللہ ہے رفیبہ کفا بل ہے ولی کفا بل نصیرہ خیر الفاتحین احکم اللہ خیر الناصرین خیر الحاثرین خیر الفاتحین وہ سارے خوبصورت شفاق کا مالک اعلیٰ افا برکر ساری کائنات مل کر بھی تعریف کرنا چاہے تو کر نہ سکے ہم ساری دنیا کو یہ بات سنا رہے ہیں بلا پھار پھاڑ کے سنا رہے ہیں کہ میرے بھائی میرے بھائی اللہ ہی اللہ سب کچھ ہے اللہ کو اپنا بنا لو اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے اللہ تمہارا نہیں تو کچھ نہیں تمہارا دنیا دے دیجیے تو کیا ہو گیا ملک فٹا بھی کیا تو کیا ہو گیا جھنڈے فٹ کے لہرا دیجیے تو کیا ہو گیا سکندر نے بھی تو دنیا فتح کر لی تھی خان نے بھی تو دنیا فتح کر لی تھی نیرو نے بھی تو روم جلا دیا تھا نینی والے تو نینی والے روم کو فتح کر لیا تھا دنیا نے ستنے سے لیا ہے انگریزوں نے بھی تو دنیا سفا کر لی تھی ان کا فلرا ساری دنیا میں لہراتا تھا نہیں نئی, نئی سنو نئی سنو اللہ کو ساتھ لے لو اللہ ساتھ ہے سب کچھ مل گیا اللہ نے ملا کچھ نہ ملا زندگیوں کا مالک عزتوں کا مالک کائنات کا مالک بہر و برغ کا مالک رخ کا مالک کو شادی کر دے تنگی کر دے عزت لے آئے ذلت لے آئے لہٰذا اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب بنالو بنالو بنا, لو, بنا لو. جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا میرے رب کی قسم تقدیر نہیں پلتا کھائے گی تقدیر نہیں پل پا کھائے گی اس نے کہتا ہوں جلد سے جلوسوں کا کوئی فائرہ نہیں اس سے آج تک پچپن برس میں کتنے جلوس نکلے کتنے حکومتوں کو گالیاں دی گئی کتنے صدروں کو گالیاں دی گئی کتنے وزیروں کو گالیاں دی گئی کتنی فوج کو گالیاں دیں دی دی پولیس کو گالیاں دی وقدہ کو گالیاں دیں حکومت کے شاہندوں کو گالیاں دیں کیا اللہ نے تقدیر بدل دی کیا اللہ نے نظام بدل دیا کیا اللہ تعالی نے ہواؤں کا رخ بدل دیا کیا موسم بدل دیئے میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں میرا نہیں ہے میرے اللہ کا ہے میرے نبی کا بتایا ہوا ہے میں جو بات کر رہا ہوں ایک سنت کے ساتھ کر رہا ہوں بے سنگ نہیں کر رہا بے سنگ نہیں کر رہا ہماری بات مدلل ہے اللہ کے کلام سے محبوب کے خطاب سے محبوب کے کلام سے میرے بھائیوں اللہ کو اپنا بناؤ اللہ کو راضی کرو اور وہ توبا سے راضی ہوتا ہے اس کی عبادت سے راضی ہوتا ہے اس کے محبوب کے طریقوں کی غلامی سے راضی ہوتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے ساولو مسلمان کیسا بھی ہو اس کو گالی دینا کبھی گناہ ہے مسلمان کیسا بھی ہو اس کو گالی دینا کبھی گناہ ہے اس سے ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں پڑ جاؤ اس کو پاؤں پکڑ لو घर छुपा दो और सारे मर्दान की मकसद भर अपने घरों को मसले बना दो बुरा गुरु तक लतन लाखी मुझ सलाह कोई मर्दान में दो नमाजी न छोड़ो कोई औरत दो फर्द न हो कोई सूद खाने वाला न रहे कोई माँ बाप का ना फरमान न रहे कोई जमा करने वाला न हो और कोई शूद को पैसे देने वाला न हो कोई वकील कातल को पना देने वाला न हो और कोई गालीन का पुष्प पना न हो और कोई कोई जुआ छेड़ने वाला न हो قرآن سے حاصل نہ ہو اور نوجوانوں کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حالت کا ہی چلاؤ ارے آپ کے گلوں سے اتار دو اب بھی تمہیں ہوش نہیں آئے گا تو کب آئے گا تم دیکھ ہو کہ آج سکیں بات میں دور اٹھا کے سے تمہاری نسلوں کو بھی دبا کر کر دیا اور تمہاری ایمانوں کو بھی دبا کر کر دیا ڈش اور ٹیبل کے خنگر سے اپنے تمہارے ایمان کے جنازے نکال دیے اور رہتا اور واپس سے اور تمہاری زندگیوں سے سولہ آج کے بعد بھی اسی تہذیب کو پیار کرو گے آج کے بعد بھی اگر روشن آئے گا تو وہ کون سا دن آئے گا جب تمہاری گاؤں کھلے گی وہ کون سا دن آئے گا جب تم دیکھو گے اپنے دوست اور دشمن کو پہچان سکو گے پیچھے لوٹو پیچھے لوٹو آگے کچھ نہیں پاپا پاؤ مغرب میں کچھ نہیں مشرق میں سب کچھ ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے تم دیکھ کر سورج مغرب میں جا کے جاتا ہے اگر روشنی کا وقت آتا ہے کہ چلیے میں ہو مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے مشرق ابھرنے کی جگہ ہے سورج مغرب میں جا کر اعلان کرتا مردان لگو مغرب کی طرف نہ ادھر جو بھی آیا ڈوب گیا ادھر جو بھی آیا انڈا ہو گیا ادھر جو بھی آیا شعہ ہو گیا مغرب کی تہذیب اٹھی کا ڈائن بن کر آئی اس نے بڑے حل کو تہذیب بنایا اس نے زنا کو اس نے جنا کو اس نے زنا کو اپنی رضابندی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا نام دل کو کام کر دیا وہ یہ چاہتے نہیں کہ مسلمان نقل و ایسی بھی دو ہلا ہو جائے اللہ کے باز کو نشرت کو لوٹو مغرب میں ڈھوڑا ہے مغرب میں ڈھوڑا ہے مغرب میں ڈھوڑا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا کے علم سے کبھی رابر نہ حاصل کرنا کافر کے علم کو کبھی رابر نہ بنانا جس گھر میں قرآن رکھا ہو پھر وہ قانون لندن سے منگوائے وہ عدال کیسی اندھیہ ڈالتے ہوں گی کہ جہاں کون نشانی کے طور پر لڑکایا جا رہا ہو اور نیچے انگریز کے قانون سے انصاف ڈھونڈا جا رہا ہو جوڑیاں بھی کبھی بکری کو انصاف دے گا شیر بھی کبھی بکری کو انصاف دے گا سانپ بھی کبھی چوہے کو انصاف دے گا یہ کیا عظیم نظام ہے کبھی اوقات بھی کب اتر کو انصاف دے گا جو قوم اپنے گھر میں قرآن رکھ کر سر مغرب تعلق میں انصاف ڈھونڈے اپنے گھر میں نبی جیسی نبی جیسی جیسی رابر رکھ کر پھر آج کے انسانوں کو رابر بنائے تم پر زمین میں ہو تو کیا کرے آسمان نہ ہو تو کیا کرے اور ہم آنکھوں نہ بہائے تو کیا کریں یہ تعلیم نہیں ہے یہ اندھیرا ہے جیسے رات اندھیرے ہو چکی ہے آج ہر اندر ہے اندھیرا ہے مجھے تعلیم نظر آ رہی ہے چاروں درخت بے شک رات میں ہم،, ہم نے بجلیوں کے ذریعے سے دن کو بھی بھارت کو ہم نے دل لیا لیکن دیکھو گا اپنے دل کو اندر دیکھو اندر وہاں چلاؤ جو تمہارے اندر کے اندھیرے دیکھ سکے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہیں تو وہاں خرید کے لاؤ جو تمہارے اندر کی جنگلیاں دیکھ سکے تمہارے اندر کی اندھیریاں دیکھ سکے تمہارے اندر میں گلاچوں کے ڈھیر دیکھ سکے اور تمہارے اندر کی نیمانیاں دیکھ سکے آج چڑاؤں وہ جیلانہ نہیں ہے جو آج ہمارے تینوں اور دلوں میں جرانا ہے آج باہر وہ خزاں نہیں ہے جو میرے آپ کے دل کے اندر خزاں ہے یہ بجلیوں نے تو رات روشن کی پر میرے دل کے اندھیروں کو کون سی بجلیاں روشن کرے گی مغرب کی تعلیم روشن نہیں کر سکتی ہمارا کلرا بھی مغرب میں نہیں ہے مشرق مشرقہ میں ہے مشرق مشرقہ میں ہے ہمارا ندی ہمارا ندی مڈل ایسٹ میں آیا ہمارا قرآن نشر سے میں بتا بیلہ نشر مشرق مشرق کے لیے دہلی میں آیا ہے بچ جاؤ بچ جاؤ مغرب اندھیرے کی جگہ ہے दो की जगह है वो कोई सागेद नहीं वो कोई तीज नहीं है वो दुनिया का खेल है तहासा है खरीद है مچھر کا پار ہے مکڑی کا جالہ ہے درد کا پانی ہے روب آنے کا گھر ہے اللہ کے واسطے لوٹو لوٹو ادھر اللہ کو دیکھو جو بہت کر رہا ہے اس آج کو پڑھتے ہوئے مجھے قدیم کھور آتا ہے جیسے وہ اپنے بچے کی یہ بہن پھیلا کر جاتی ہے میرا بچہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جا آ جاؤ ہے میں آگے بڑ کے سینے سے ایسا خبر دیتی ہے کہ اللہ اپنی محبت کی باہیں کہ آ جاؤ مگر آج میں ادھر کھڑاؤں آ جاؤ آ جاؤ یار یہ آ جاؤ کیسے ہوں کہ میرے نبی کے رنگ میں ڈھل کے آ جا میرے نبی کے رنگ میں ڈھل کے آ جا تجہیں اپنے گود میں لے لوں گا سب کھلی سیل آ جا میرے بندوں میں وہ کھولی جنتی آ جا میری جنت میں, یا انسان, میں شریف یہ آج بڑی مندر میرے سامنے یہ لگتا ہے جیسے شفیق ماں باہر پھیلائے کھڑے ہو آگا لال آج نا بیٹا اور ماں کیا شبکت دے گی وہ رب شبکت آ جا آجا جا آجا میں بارے آ تیری بڑھاپے کے توازی قبول <سؤال> کر لوں گا نہ تیرے تو قبول کر لوں گا نہ تیاری آنکھوں کے بہن کے لوں گا نہ تیرے تو خون کر لوں گا تو کچھ نہیں کر سکتا چل تو کر لیں میری طرف سے تانا نہ سنے گا بڑھاپے میں آ جائے تو رانی نے کہا تھے میری طرف سے نہیں سنے گا تو آ جا آ جا یہ ایک میرے لاتی ہے انسان کا ذرا کریم تو بچہ روک گیا ہو اور ماں ان سے منا رہی ہو بیٹا میں تو تیری پیاری ماں ہوں میں تو تیری سٹیک ماں ہوں میں تو تی دودھ پیجانے والی تیری پیشاب پکانے دھونے والی تو میرے منع میں کیوں بدگو گیا میں بھی تیرا برا جا سکتی ہوں, دی تیرا کر سکتی ہوں میں بھی تیرا نقصان کر سکتی ہوں کیا میں بھی کبھی تیرے ساتھ دگا کر سکتی ہوں تو اپنی ماں کے بارے میں کیسے بدگوان ہو رہا ہے آ جا میرا لال کیا ادھر نہ جا ادھر نہ جا ادھر الانسان کوئی میرے یہ قرآن مطلب یا یہ ہے انسان یہ ساری دفعہ اللہ اللہ اپنا قربان جاؤں میں سبقے جاؤں میں اڑاری جاؤں اس نے مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا یہ مسلم نہیں کہا میں نے نہیں کہا کیا انسان ہے میرا وہ بندہ جس نے آج تک میرا نام بھی لیا مجھے جانتا بھی نہیں ہے میری وہ بندی جو نمائش کر کے پڑک رہی ہے جس سے گھنگروں کی کھن چھن ایمان کے اسلام کو شام کو آگ لگا رہی ہے اللہ اسے بھی کہہ رہا ہے میری بندی میرے بندے ہو تجھے میرے بارے میں کتنا بولا دے دیا مسلمان کو خدا نہیں ساری دنیا کے تمہارے عورتوں کو سب ہے نہ مسلمانوں کو بھی سرما کو بھی مسلمانوں کو بھی کافر کو بھی مسلم کو بھی مسجد کو بھی ہندو سکھ عیسائی چاروں کو یا, یا الانسان یا, یا الانسان او میرے بندے ہو انہیں نے تو تمہیں بنایا تھا نئے لوگوں نے پروان چڑھایا تھا میں نے میں پالا تھا میں نے تمہیں وجود دیا تھا میں نے تیری آنکھوں کے آنکھوں کے اندر چھبیس کروڑ گلب لگائے تھے میں نے تیرے کانوں میں ایک لاکھ ٹیلی فون لگائے تھے نئے تیرے جسم میں غن کا نظام چلایا تھا میں نے تیرے اندر سارے زندگی کے نظام چل. تیری زندگی کو بچانے کے نظام بنائے چلائے تھے چلے گھر اس نے کس نے میرے بارے, بارے میں بدگمان کر دیا تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا تو دیکھتا نہیں اللہ جی یہ میں تمہیں بناؤں بنانے والا کبھی بنی چیز کو توڑ سکتے का, करके तम वाता फिर बराबर करके फिर फिर बराबर फिर बड़ा खुश करके बनाया कहीं भी तुम्हें तोड़ सकता हूँ अब हूं बताऊँ योन कलम मछली के पेट से निकले अपने गाँव को जा रहे हो को रास्ते ने कुम्हार घरे बना रहा कुम्हार घर बना रहा तो अल्लाह तला ने कहा घड़ा तोड़ देते कहने भाई एक घड़ा तोड़ दो बनाकर तोड़ दो बना के तोड़ दो تو والا یہ نہیں کہ یہ مٹی کا تیار نہیں تو میرے بندی میرے ہاتھوں کے بنے سے مجھ سے مروانا چاہتا ہوں بغل بھائی ہمارا نظریہ بھی سنو ہمارا نہیں ہے اللہ کے کا بتایا ہوا ہے کہ جب تک اللہ راضی نہیں کرو گے مجھ سے حاضر ہوگا لہٰذا جلوس نکالو اپنے خلاف جلد سے کرو اپنی آخا کے لہٰذا جلوس نکالو اپنے خلاف جلسے کرو اپنی آنکھوں کے خلاف او دے حیا آنکھ تو کب تک دوسروں کی بیٹوں کو دیکھے ہی اپنے کانوں کے خلاف جلسہ کرو او دے حیا کان تو کب تک گانے سننے بات اپنی زبان کے خلاف جلوس نکالو اے بدبخت زبان تو کب تک گالیاں بچے گی تو کب تک جھوٹ بولے گی اپنے وجود کے خلاف جلوس نکالو تو کب تک, تک گناہوں میں پھڑے گا اپنی شرط کے خلاف جلوس نکالو اے ظالم تو کب تک بنا کی طرح مجھے چھینک لے جائے گی تو کب تک مجھے شراب پھیلائے گا تو کب تک مجھے نافرمند بنائے گا اپنے اوپر لاؤ اپنی طاقتیں تاکہ اس وجود کو خوبصورت بنا کر اللہ کے قدموں میں ڈال لو اللہ کے قدموں میں ڈال لو ایک ہی بات ہے جو اثر سے پاک ہے ایک ہی تو بات ہے کہ ساری زمین گنا دو آسمان کر دو کھلا پڑ دو آسمان تک اپنے گناہوں کے لے جا کر ایک دفعہ اللہ آ گیا ہوں معاف کر دے اللہ جہاں میرا بندہ بخ جہاں میں نے معاف کر دیا اللہ کی طرف لوٹا ہو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارا ہمارا فوج سے حکومت سے نہیں پولیس نہیں انسانوں سے نہیں اللہ کی ذات سے ہے جسے لڑانے وہاں سے زیادہ آسان ہے کوئی اس کے دربار میں آئے آئے آ جاؤ آ جاؤ اپنے ماتھے پہ جھومر سجاؤ سجدوں کا اپنے ہاتھوں، اپنے ہاتھوں کو خوبصورت چھول پہناؤ عدل کے انصاف کے اپنے ہاتھوں کو عدل سے بھر دو مزین کر دو میں بھی لگاؤ عدل اور انصاف کی زبان پہ شہد لگاؤ سچ کا اور نیچے بول کا آنکھوں میں سرما لگاؤ کانوں میں کانوں میں روئی دے لو نہ موسیقی سے موسیقی سے بچا لو چھوٹ سننے سے بچا لو گالیاں سننے سے بچا لو اور حبت سننے سے بچا لو اپنی زبانوں کو روک لو حبت کرنے سے چھوٹ سے چوڑی سے گالیاں دینے سے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ادھر آؤ جدھر اللہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے آندرا بندہ آندرا بندہ بنی نے ایک ایسا نہ فرمان ہوا سارا شہر اس کے پریشان ہو جیا لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کو شہر سے نکالنا زندگی کے اثباب ٹوٹ گئے زندگی کے اثباب ٹوٹ گئے بالاری میں گھیرا والا بھوک نے سپایا جاس نے سپایا پھر موت نے آتا دستک کوئی بتانے والا کوئی نہ آیا کوئی نہ آیا ایک مسئلہ سنو موت سے توبہ قبول نہیں ہوتی موت توبت نہیں پر اس کی مرضی اس کی مرضی بچاہ کر دے موت کی آہت محسوس کی کہ موت آ رہی ہے تو پھر آسمان کی طرف بڑی بڑی نظروں سے دیکھا اے روزاد جو معاف کرنے سے گھٹ نہیں جاتا آزاد دینے سے بڑا نہیں جاتا اگر تذاب دینے سے بڑتا ہو معاف کرنے سے گھٹتا ہوا کوئی سوال نہیں ہے اگر تم معاف کرنے سے گھٹتا نہیں آزاد دینے سے بڑتا نہیں مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میں تیرے گھر پہ آیا ہوں مجھے نہ چھوڑ مجھے معاف کر مجھے معاف کر دے زندگی میں ایک عمل نہیں کی کا کوئی طرح کی مانگ کر تو نہیں سنتا ہوں جو چاہے کرے مرا ادھر نے کہا میرا دوست مر گیا جاؤ اس کا جنازہ پڑھو تو شہر والوں سے جو اس کا جنازہ پڑیں گے ان کو بھی معاف کر دوں گا سارا گاؤں ڈاگا سارے گاؤں آگے کیا دیکھا وہی جس کو نکال دیا تھا وہی زیادہ نکالا تھا وہ صاحب یہ تو کیا کہہ رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو وہ جس کو ہم نے نکال دیا تھا مسلسم نے کہا کہ اللہ تہ رہے میرا دوست ہے یہ کہہ رہے تیرا دشمن ہے سچا کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایسا کہ تیرے بندے بچے تیرے ساتھی کہہ رہے ہیں لیکن اب اس پر میں نے موت سے مسلط کیا تو اس نے بہن دیکھا بھائی دیکھا کوئی مدد آئے کوئی مددگار آئے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے دو بچی سے مجھے دیکھا جو جو مجھے پکارے جب تو کوئی سے سننے والا نہ ہو تو میری حیرت یہ کیسے گوانہ کر سکتی کہ میں سے چھوڑ دیتا میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے وہ ساری دنیا کی بخشش مانتا تو میں اس کی تو سب کو معاف کر دے کریم ہے پاکستان کا پھانے دار نہیں ہے وہ کریم ہے کریم ہے پولیس دارا ناراض میں ہو جائے تو منہ پہ آگے بات وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے وہ کریم ہے کریم جو معاف کرنے کے بہانے ہے بہانے ہے تو اس سے بہاوت کر کے کیسے زندگی گزرے گی کیا ایٹم بم بنا کے دیکھ نہیں لیا کیا پایا تجارتیں بنی شوگر ملے لگی فیکٹریاں چلی کیا پایا کچھ الگوں لے کے دیکھ لو کچھ الگوں کی ساتھ لے کے دیکھ لو چند قدم تم گاہوں پر چل کے دیکھ لو جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو باہروں پر سارے مجمے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں بہت بڑا نجمہ بیٹھا ہوا ہے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں بھائی آج دامنچوڑ کے اٹھنا دامن نچوڑ کے اٹھنا وہ آنسو بہا دینا اللہ کے سامنے بارش رنگ وہ دھتے جتنے آپ کے آنکھ کے ایک آنسو سے سو سال کے گناہ اللہ دیتا ہے جھوٹا موٹا نکال لو پھر آنکھ کو تر کر دے دقت باہر نہ نکلے کبھی اللہ نہیں تیرے ایک آنسو کو اللہ ایسا پانی بنائے گا ایسی برخات بنائے گا سر سل ہزار سال کے گنا ہوں گے تو لو گا اللہ کریم ہے لیکن کریم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرابی اور تعاج گزار کو ایک کر دیں سوٹ کھانے والے اور حلال کھانے والے کو ایک کر دیں پاک دامن اور زمین کو ایک کر دیں ظالم اور عادل کو ایک کر دیں پھر وہ ایمان حسین اور ابن زیاد دونوں ایک ہی میں کھیل کے کامیاب ہو جائیں گے دونوں کے قتل کرنے والے اور قتل ہونے والے پھر وہ دونوں کامیاب ہو گئے نہیں نہیں نہیں, نہیں. اللہ کا قانون ایسا اندھا بھی نہیں ہے اللہ سے اللہ سے اپنے ہاں, اللہ کے دربار میں جھک جاؤ میرے بھائیوں اس کے سامنے سوبا کرو گڑ جو جڑاؤ اگر اللہ سے سچے بدلوانی ہیں تو سچے اوپر سے بدلیں گے نیچے میں ان کو بدل سکتا نیچے میں کسی کے ہاتھ میں ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایسمی طاقت کمزور ہیں اور باقل طاقت ایسمی طاقت ہے وہ ہمیں کھا جائے گا ہمیں رگڑ جائے گا مجھے میرے رب کی قسم مجھے اس زلجلال کے کپن جس کی کائنات سے بادشاہی ہے جس کا روز جہان میں پھیلا ہوا ہے مجھے اس مالک کی کپن جس کا عرش آسمانوں پر ہے مجھے اس کی قسم جس کی سلطنت کائنات پر ہے اس رب کی قسم جس کی رحمت جنگت میں ہے اور آزاد جہنم میں ہے مجھے روب کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی مثل نہیں جس کا کوئی مثل نہیں جس کا کوئی بدل نہیں جس کا کوئی شریح نہیں جس کا کوئی پکڑ نہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں جس کا کوئی کوئی نہیں اس رب کی قسم پتا پتا ایٹم بند بن جائے ہوا کا ایک ایک زورا وہ جہاز بن جائے ایک ایک کرن وہ برقرف راکٹ اور میزائل بن جائے اور ایک ایک پتنگا اور پروانا وہ ٹینک بن جائے اور بارش کے کچرے وہ کراشن کوٹ کی گولیاں بن جائیں اور ساری دنیا کا باطل وہ آپ کو مارنے پہ آ جائے اگر میرا اللہ میرے سامنے میں ہوگا تو یہ سب کچھ اللہ توڑ کے رکھ کر تمہیں بچا کے دکھا دے گا بابل کا نمرود ہو یا آج کا نمرود ہو مصر کا چراؤن ہو یا آج کا چراون ہو اس میں کوئی شرک نہیں پڑتا فرق اس لیے پڑ گیا کہ ہم نے اللہ کو ساتھ نہیں لیا ہم نے اللہ کو نہیں منایا میں ہاتھ جوڑتا ہوں سارے رکنے کے سامنے کئی ہزاروں کا رکھنا ہے آج اٹھنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ سے تعلق جوڑ کے اٹھو اور معافی مانگ کے اٹھو اور دعوت کر کے اٹھو جو, جو کرے گا جو جو توبا کرے گا کرے گا وہ سنگے تو سبری جو بھی وہ کرے گا یا لالا توبہ ارش پر اللہ کا نام پکارے گا اور اس کے باپ کا نام پکارے گا کہے گا سلام توبہ کہ آسمان میں روشنیاں کرو ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک ہمارے بندے نے ہمارے ساتھ صلاح کر لی اللہ خوشی منا رہا اور میرے بھائیوں بچھڑا ہوا بیٹا اسے واپس لوٹنے کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنی ماں کو جتنا ماں کو واپس آنے کا درد ہوتا ہے के کے جانے والی اولاد ماں باپ کے لیے اتنا نہیں سرکتی جتنا ماں باپ کے سینے سے چھڑیاں چلتی ہیں اولاد کے واپس آنے کے لیے اور کنڈی لگانا چھوڑ دیتے ہیں ہر گرات کو آ جائے ہر ہوا کی آہٹ بھی انہیں اپنے بچے کی آمد دکھائی دیتی ہے اس سے زیادہ اللہ انتظار کر رہا ہے اپنے بندے کا کہ یہ آ جائے یہ صوبہ یہاں یہ جب کوئی بوجھ گئے دل کے ساتھ گناہوں کے بوجھ ساتھ گناہ کے بوجھ ساتھ شکستہ خیالات دل کے ساتھ وہ آ رہا ہوتا ہے اللہ میں آیا ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے آگے بڑھ کے اس کا آیا یہی دن دیکھنا تو مجھے انتظار تھا اس لیے ہم بھی انتظار میں تھے ہم نے ہم نے کب سے گھر کھولا ہوا تھا کہ تو گا اور اپنے رب کے کرم کے نمونے دیکھے گا تو میرے بھائی ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے ہمیں جماعت نہ سمجھنا ہم کوئی تحریک نہیں ہے ہمیں تحریک نہ سمجھنا میں ایک مسلمان بات کر رہا ہوں تبلیغی جماعت کا افسر بن کے بات نہیں کر رہا اللہ کا بن کے چلنا کوئی تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے اللہ کی مان کے چلنا کوئی میرا مطالبہ ہے مانو اللہ کی یہ میرے رب کا مطالبہ ہے میں تو بیچ میں وابستہ ہوں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے توبہ کریں اللہ کی طرف کو لوٹیں تبری اس کی محنت ہے آج اس کو موزوں بنا کے کام کوئی نہیں ہو رہا کہ بھائی توبہ کرو ہم مسائل کا حل عجیب بتا رہے ہیں کیا آ جاؤ بچ میں بھر گئے بھر گئے حکم سے سوچنے حکومتیں بینک بند کر دیں گی حکومت بینک بند کر دے گی تو یہ جو خان الگ الگ سوپ دیتے ان کو کون رو گا؟ چلو حکومت کو رو کسی کی بیٹی پر نگر بڑھانے والے کو آنکھوں کا چارہ کون دکھائے گا چھپ کے گانے سننے والے کو کون روکے گا رات کو شہر پینے والے کو کون روکے گا اندھیروں میں جوا کھولنے کو کون روکے گا کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا دن کی دنیا آباد کر لو دل کے دروازے کھول لو کم اللہ چہر تمن دل کو اپنے اللہ سے یہ بول مفت کی چیز نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایسے دے, دے, دے یہ تعلق ہے تعلق اللہ کی معرفت جو کائنات کے سب سے قیمتی چیز ہے سب سے اعلیٰ چیز ہے چہرے بھائیو ہماری بھی تو سناؤ کیا اللہ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا کسان سامنے جھکو کوئی لوگ نماز نہ چھو کوئی عورت دست تک نہ ہو کوئی دیوی پہ سالن نہ ہو کوئی ماں کا نافرمانی نہ ہو کوئی پاپ کا گٹ ہو کوئی چوٹ کھانے والا نہ ہو کوئی لڑا نہ ہو یہ کیا غذب ستم ہے ایک ماں کی دوب سے نکلنے والے ایک تھا پینے والے ایک گوب میں سونے والے ایک کار پہ سال آٹھ سونے والے بانوں میں بانہ ڈال کر دس دس سال سونے والے سگے بھائی ایک تھالی چالی میں کھانے والے ایک میں والے بھائی پر کو سلام نہیں کر رہے جاؤ مردان کے محلوں میں دیکھو تمہیں ہزاروں سگے کو سلام نہیں کرتے تمہیں ہزاروں بہنیں نظر آئیں گی جو کو سلام نہیں کرتے بیٹیاں ماؤ سے ناراض نظر آئیں گی بیٹے باپ کے بازی نظر آئیں گے جاؤ جاؤ پڑوسی پڑوسی سے لڑا ہوا نظر آئے گا اگر ایک مہینے میں بھی کوئی آتے بیٹھے ہیں تو اس پہ ہی ایک دوسرے کے گلے لگ جانا پاؤں پکڑ لینا معاف کر دینا معاف کر دیں اللہ کے رسول کی ضمانت دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا جو معاف کرنے میں پہل کرے گا دے, دے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ اس کے کھانچوں میں ڈالو اس کے طریقوں میں ڈھلو اللہ کے بعد اگر کسی نے ہم کا احسان کیا ہے تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے تو جو جو جو جس کو اللہ نے دو جہان کی سراری بخشی جنگ کی شادی بخشی بہت سواری بنایا فرشتوں کو خدمت گزار بنایا اور جس پر اللہ تبارک نے کائرات کو سکڑ دیا سمیٹ لیا ہَا کو چیرتا ہوا سلام سے گزرتا ہوا پہلے آسمان سے, سے گزرتا ہوا دوسرے تیسرے آسمان کو پار کرتا ہوا چھت کاٹ میں چھتے آسمان سے گزرتا ہوا سر دہا کو پیچھے چھوڑتا ہوا جبریل کو پیچھے چھوڑتا ہوا کے در کھل گئے ارد کو پیچھے چھوڑتا ہوا ستر ہزار روڈ کے قدم کو ہٹاتا ہوگا تو سیدھا اپنے رب کے خاطر قائل ہونا جب سے ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہوں خلاؤ میں را کر چھوڑنے والوں کی تاریخ کرنا جب کہ ہم محمد ابسول اللہ کے, ہو جب راکت کے چلا گیا بغیر خلائی لباس بلند ہوتا چلا گیا آسمان سمٹ گئے سکڑ گئے گمین آسمان کی کہیں جبرین پڑھا بھولا اس سے آگے رسول اللہ میں بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا آگے آپ جانو آپ کا حد اس سے اوپر اٹھے اردوم تھا اس اخبار کو آیا گھر کھل گئے اس عرش چلے گئے ستر ہزار لوگ پڑنے اللہ اپنے چہرے کی ایک تجلی ایک تجلی ایک تجلی کھول دے کھول دے تو ارش سے اوپر سے لے کر لوہے نا کوش کو آسمان ساتوں سرف سے جنگ جہن سر ستارے پہاڑ زمین ہر چیز جل کے رات ہو جائے رات ہو جائے ایک تجلی ایک تجلی،, تجلی یہ کیسا رسول یہ کیسا رادر یہ کیسا قائد یہ کیسا ہادی یہ کیسا مادی یہ کیسا رسول یہ منل یہ متشر یہ صاحب یہ, یہ یاسین یہ محمد یہ احمد یہ ابوالقاسم یہ فاتح یہ خاطم یہ عاطف یہ ہاشر یہ, یہ, یہ شاہد یہ مبشر یہ نذیر یہ سراج منی یہ وہ ہے یہ وہ ہے جس کے وجود کی اللہ قسم میں کھا رہا لہنخ یہ وہ ہے جس کی صفائی پہ اللہ قسم نے کھا رہا جس کی صفائی پہ اللہ قسم نے کھا رہا جنون جس کے چہرے کی اللہ کس میں کھا رہا اور وہاں جس کی جو اللہ قسم میں کھا رہا خجاب جس کے شہر کی اللہ کس نے کھا رہا جہاز الغلت جس کی نماز میں اللہ کس کھا رہا یا سین قرآن جس کے صفائی پیش کرتے ہیں اللہ خشم کھا رہا دکھا رہے کیا یہ کریلات یہ والا لولاق والا حسین والا آج اللہ سامنے کردے ہٹ گئے تجلیات اوپر تجلیات اتری تجلیات اتری سینہ کھلا سینہ کھلا اور وہ او تجلیات اندر ہضم ہوتی چلی گئیں میرا نبی کا سینہ اتنا وسیع ثابت ہوا کہ ارش اور پسات آسمان اور لہرا پور چاند ستارے زمین سیارے سارے جوڑ کر کٹھے کر کے لمبے کر دیے جائیں تو یہ تو اللہ کی تجلی سے جل جائے پر میرے نبی کا سینہ ایسا سینہ ہے کہ کروڑ کروڑ تجلیاں پی گیا سہ گیا اور اپنے رب سے ہم کلام ہو کے باتیں کر رہا ہے یہ ہمارا رہگر ہے یہ ہمارا رسول ہے یہ ہمارا ہادی ہے یہ ہمارا ہادی ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے کہ کوئی ماں اتنا نہ روئی جتنا بور ہویا کوئی بات اتنا نہ رویا جتنا بور ہویا کوئی اتنا نہ ترپا جتنا وہ ترپا پا کاش تاش کے پہاڑوں کی جگہ ہوتی میں آپ وہاں چلتے اور ہم پوچھتے کہ یہاں اس دو جہان کے سردار سے کیا گزری کیسے پتھر پڑے کیسے زخم اٹھائے اور اس کے پہاڑ سے پہ پہ پہ پوچھتے یہاں کیا ہوا تھا گاؤں مدینے کی سوجاؤں میں سننے کی کوشش کرو سننے کی کوشش کرو وہ آج بھی اس کی آباد موجود ہے محفوظ رہے سکنے سر رکھا ہے تو روتے روتے زمین تر ہو گئی کھڑے ہوتے ہو کے رہا ہے تو سیما تر ہو گیا گاڑی تر ہو گئی کھڑا ہوا ہے تو پنڈ نہیں لگا نے سر رکھا ہے تو میں سمجھنے لگی شاید فیص ہو گئے انتقال ہو گیا ایک جملہ یا لہریڑی ایک جملہ یا لہریڑی امت یا لہری امت یا لہریڑ امت،, امت میرے بھائیو اتنا بن جاؤ کہ اس کے سب کے روپ میں نظر آؤ ارے محمدی بنو وہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کروا گیا اپنی آزاد کے قاتلوں کے لیے بھی بچوں کی میں کیسے کیسے بتاؤں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں لیا ہوا حسین وزیروں کو گود میں لیا ہوا اور فرمایا فرمایا مجھے نے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی اس کے باوجود ان کے لیے سب نہیں فرمائی ان قتل کا قدمہ سیلیا शैलिया قربانی اپنے گھر میں رکھی فکر اپنے گھر में رکھا اپنے گھر میں رکھے بس کنک اپنے گھر میں رکھے اور دیکھو تو صحیح تمہاری ندی کے گھر میں چراغ نہیں جلتا آج آخری بات ہے کل روانگی جی ہے اس رات بھی آپ کے گھر میں چراغ کوئی نہیں کر سکا اس رات بھی نہیں جل سکا دن مسلسل کھانا نہیں کھا سکے دو وقت ساری زندگی کھانا نہ کھایا ریٹ پہ دو لوگ پتھر چمڑے کے ساتھ چمڑے کے پابند لگائے کی ساخوں کے گھر میں زندگی گزار کے چلے گئے امتی امتی پکار کے چلے گئے امتی امتی چلے گئے قربانی کو اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیا اپنی اولاد کو قربان کروایا اپنے آپ کو قربان کروایا آپ اپنے کروایا تھا جب کبھی تم پر ہم آئے تو میرے غم یاد کر لینا جب کبھی تم پر ہم آئے تو میرے غم یاد کر لینا اپنے ہم جائیں گے اپنے ہم ڈول جائیں گے ہر ان سے گزرے کی تلاش برداشت کی بچوں کی موت برداشت کی آپ کو اکسٹھ سال کی آخری بیٹھے ابراہیم اکسٹھ سال کی عمر میں بڑھاپے کا بچہ کتنا پیارا بچہ بڑھاپے کا بچہ اکاٹھ سال کی عمر تھی اور ابراہیم پیدا ہوئے اور آپ نے ان کے لیے ان کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام فرمایا اور جس نے آ خوشخبری دی تھی غالب اللہ آپ کو بیٹے کی مبارک ہو آپ نے اس کو اونٹنی ہڈی نے دی تھی ہڈی نے خوشخبری اونٹنی کا تو اور مدینہ سے تین میل کے خاص پر ان کے دودھ پلانے کا انتظام کیا آپ آپ پانچ باتیں اور ان کو گود میں لیتے اور پیار کرتے ان کے ساتھ کھیلتے پھر مسجد میں آتے اٹھارہ مہینے کے ہو گئے مہینے کے بھاگنے لگے دوڑنے لگے ہمارے ندی ساڑھے باسٹھ سال کے ہو گئے اور بڑھاپے کے قریب ہو گئے اور ایک دم خبر آئی یا رسول اللہ ابراہیم ابراہیم آپ ایسا بھاگے آپ سے جیسے واقعی بے قرار باپ بھاگتا بیچے ہوئے انتظار تھا لگے تھے بڑا رنگ ہو اگر یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی چہرے پیچھے آ رہا ہوں چہرے پر بہت رنگ دکھاتا میرے یہاں چہرا تھا وہ نہیں اپنے کو قبرکے قبر بھیا قبر قبر رہ رہ ان کو قبر اپنے ہے اپنے میں اتارا پھر بڑا رنگ اپنے گھر में ہر دکھ رکھا کر کربلا اپنے گھر میں قائم کروائی تاکہ آئندہ جتنی کر بلا تو امت کو تسلی رہے ایک نہیں ہزاروں آئیں اور آتی رہیں گی آئیں اور آتی رہیں گی یہی یہی یہی ماں بے گناہوں کا خون ہے جو تو امت کے باغ میں بہار لاتا ہے انہیں کی ہڈیوں کی راک ہے جو کے باغ میں کھاد کا کام دیتی ہے انہیں کی رگوں سے بہنے والا خون ہے جس کے لیے پانی کا کام دیتا ہے कोवेज नहीं इस पर हरी पीछे मरकर देखो दुनिया का सबसे और सोरक्षा नदी का नवासा जिसको नदी ने चंदे से उठाया سینے سے لگایا ہوٹوں کا چوا ماتے کا چوا کمر کا چوما گردن کا چوما جسم کے ایک حصے کا چوما کنگے پر دکھا کے کمر پر دکھا کے گھوڑا بن کے گھر میں چکر لگوایا جن کو سواریاں کروائیں گھوڑا بن کے ختم ہو گئے ان کو بکھایا ہوا ہے اور گھر میں چکر لگا رہے ہیں اور ان کے لیے ایسے بھر رہے ہیں جس سے گھوڑا چلتا ہے کندھوں پر دکھا کے ہاتھوں پر دکھا کے کبھی کبھی کبھی سگ دن ایسا رکھا تو دونوں بھائی اوپر چڑھ چکے ہیں سہادا آئے پکڑنے کو آپ نے سگل ہی ہاتھ کے اکارے سے روک کھیلنے دو ہاتھ کے اکارے سے نماز نہیں آپ نے انگارہ کر دیا اور ایس نیچے ای ایس نیچ ایسے ہو جاتے ہاتھ ایسے کر دیتے تاکہ وہ ہم کو گھٹ سکیں کھیل سکیں یہی آج خون میں نہارے پڑے نہیں ماں بیٹھے ساتھ ساتھ سا سا سا سا چھوٹے چھوٹے بچے آخری دہلی بچ گئے عبداللہ آخری عبداللہ جو دودھ پیٹ اور سارا خاندان سولہ افراد حضرت فاطمہ کی نسل تو صحیح ہوئے سولہ آخری بچے عبد اللہ رہ ان کو معو بایا پیار کرنے کے لیے لگانے کے لیے ان کو پیار کر رہے تھے اور پیار او سے رہے تھے کہ ایک تیر سنگ سن سناتا ہوا آیا اور اس ماسوم بچے کے گلے کے لیے پاس ہو اور ان کا فون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی لیا اور ایسے آسمان کی طرف دور کر دیا گا موبائل اگر تو ایسے راج ہے تو اگر تھی مدد کو روک لیا ہے میں پر ہوں تو یہ تقریب ہوں پر ان سے تو ضرور انتقام لینا یہ فروغ اپنے گھر میں رکھوا کر اندر کو بتایا میری یسا میرے میرے جیسا میں احسان نہ پاؤ گے اور بھائیو اس کے طریقوں کو چھوڑنا پھر یہ کہتا, کی کوئی بات نہیں کیوں ایک ٹائر سے ہا نکل جائے گا چل سکتی ہے ایک ٹائر سے گاڑی چلے گی ڈیڑھ کروڑ کی ڈینڈر ہو پچہتر لاکھ کے تیار ہو چلے گی صرف ایک روپئے کی ہا نکلی ہے گاڑی کیوں کھڑی ہوگی چلاؤ کبھی ہوا کوئی نہیں کیا ہوا سے کیا فرق पड़ता ہے کوئی بات نہیں روپئے کی کوئی بات نہیں چلاؤ چلاؤ ہوا ہو بھی ہے کوئی ایسا نادان دیکھا کہ میرے بھائی ہو کیا میرے نبی کی سنت سے بھی سختی ہو گئی ہے اور مرنے کے بعد بھی سامان بنایا گئے بڑے بڑے مہتر کر رہا ہوں ذکر کیا ہے ابن ذکر کیا ہے اور بڑے محت نے ذکر کیا ہے آپ ابھی احمد صلاح پڑھا دیں کہ میں قبر موبائل پر بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا تھا ایک بچو آیا یا رسول اللہ آپ کے ہرتا کو بات پہنچی ہے بلر سوچا سو مجھے آپ کے ہب کی ایک بات پہنچی ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تیرے پاس آ اور پھر معافیاں مانگیں پھر تم بھی معافی مانگیں ان کے حق میں تو میں ان کو معاف کر دوں گا اللہ دو مقرر جی اپنے گناہوں کا اخراج کر جائے آپ سے آپ سے آپ کے حق کے دربار میں سفارش کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری بخش کر رہے دو شیر پے وہ دو شیر آج بھی جالی کی طرح جو فتح کا آپا ہو جھوٹ اوغل کرم ہو او جن کے قبر میں جانے کے بعد وادیاں بھی برکت والی ہو گئی زمین بھی برکت والی ہو گئی پہاڑ بھی برکت والے ہو گئے میری جان قربان اس جگہ پر جہاں آپ آرام کر رہے ہیں کہ یہی سخاوت بھی ہے معافی بھی ہے گر بھی ہے سر دو شیر اور کہاں نہیں کھیلے سورجا سپا ہو الگ شراطے گا ماں جلد ختم ہوں جس جل پل شراط سے قدم درمائیں گے تو ہمیں آپ کی شپا کی ہوگی جو پار کروائے گی بتا انسلام علیکم اور میں ابو بچا عمر کو بھی نہیں بھول سکتا میرا تم پر بھی سلام ہو آپ پر بھی سلام ہو یہ کہتے وہ چلا گیا اور آگے نہیں کہتے مجھے نیند آ گئی نیند کا آنا تھا کہ میں اللہ کے رسوم کو دیکھا انہوں نے سوایا کو تو اتنے بڑے شخص نمی کا ساتھ چھوڑ دو اتنے بڑے محبوب نبی کا ساتھ چھوڑنا اور اس کی معاذرت سے برابت کرنا اور اس کے شریفوں کو سنت کر کے چھوڑ دینا ایک روپیہ گر جائے تو چھوڑ دیتے ہو اور کوئی بات نہیں یہ ساکت دانوں سے پوچھو ایک ووٹ پہ کتنی جان دیتے ہیں ہر ووٹ کو آخری سمجھ کے لڑتے ہیں چاہے کسی سے گیت ہو چاہے کسی ہار ہو اور میرے بھائی سب کی قسم ایک نبی کا سامنے ہونے والا ہے نہیں سب سکتے یا اس زندگی سے توبہ کرو یا اللہ سے کہو کہ مت مطلب دن تمہیں نبی کے سامنے آنے نہ دے پر یہ ہو نہیں سکتا اور اس حال میں مرگر اس نے جب ایک دفعہ پوچھ لیا کیا کے آئے تم پر کھانا بھول گیا سر راتوں کو سڑک کہو کہ کیا مت دن تو تمہیں کے سامنے آنے دے ہو نہیں سکتا اور اس حال میں ہاتھوں کا رونا تمہارے بچوں کو چھڑیاں چلنا بھول گئے تمہاری بیٹیوں के تلاکیاں بھول گئے تمہارے پاس کے پتھر بھول گئے اور اس کے भूल بھول گئے ہاتھوں کا تڑپنا भूल گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں کو جیسا شفیق کوئی نہیں ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ اور اس میں اپنے آپ کو ڈھالو یہ سب کچھ گھر بیٹھے نہیں آئے گا اس کو ساری دنیا میں بھی پہنچانا ہے اور اپنے اندر بھی لانا ہے تبلیغ کوئی تبلیغی جہاز کا کام نہیں ہے تبلیغ اقوام عالم کو پیغام حق سنانے کا کام ہے یہ تبلیغی جہاز کی محنت نہیں اخبان عالم کو تغان حق سنانے کی محنت ہے اس میں میرا کیا سوال ہے کا کیا سوال ہے شاہ مسجد مسجدوں کا کیا سوال ہے یہ ہر اس مسلمان کا کام ہے جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں اور اتنی غلامی تو کرو کہ چلتے ہوئے غلام رسول نظر آو اتنی تو کر لو اتنی تو کر لو میرے پاس مسجد میں بدسورت لگ رہے تھے اتنے خوبصورت بچے اور اتنے بدسورت لگ رہے کہ یہاں تک ان کے بال کٹے ہوئے اور میں نے کہا تم نے یہ شکلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں تمہیں خود بھی نفرت ہے لیکن تم کہتے ہو حکومت کی پابندی ہے اے فورس کی پابندی ہے کہ یہاں تک ہم نے بال کٹوانے ہیں تم یہ تو برداشت کر رہے ہو کیا تم یہ تو نہیں برداشت کرتے ہو کہ مجھے میرے نبی کی وردی پہننی ہے میری مجبوری ہے اور اس کو بھی تو مجبوری بناؤ وہ کیوں نہیں کرتے ہو کیوں نہیں سوچتے ہو جو آج تک تمہاری نسلوں کا خون پی رہے ہیں تمہاری سلطنتوں کو ہلا رہے ہیں تمہاری زندگیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہماری بیٹیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں ہماری زندگی کی بربادی کے منصوبے بنا رہے ہیں کیوں ان کی تہذیب سے پیار کرتے ہو اس کی تہذیب سے کیوں نہیں پیار کرتے ہو جو سال اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا نہ رویا تھا اتنا تڑپا کہ اللہ نے کہا اتنا نہ پڑتا تھا حضرت عائشہ نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ تو کریں اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دے حضرت عائشہ خوشی سے زمین پر گر گئی لوٹ پوٹ ہونے لگی آپ نے کہا کیوں خوش ہو رہی ہو کہا آپ نے اتنی بڑی دعا دی میں کیوں نہ خوش رہوں ہو آپ نے کہا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے رول مانگتا اکثر مجموعہ نوجوان بیٹھا है। پلّا کا تو میں واپس کر دیتا ہوں تو غلام رسول بنو پولیس والے نظر نہیں آتے وہ پولیس کھڑے ہوئی ٹریفک پولیس نظر آتی وہ ٹریفک پولیس کھڑے ہوئی اور فوج والے نظر آتے وہ فوج والا کھڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں اتنی غلامی میں آ کہ چلتے ہوئے پٹھان نظر نہ ہو پنجابی نظر نہ ہو بڑوسی بڑوئی نظر نہ ہو چلتے ہوئے محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ اتنی دوست کی غلامی اختیار کر لو اپنے آنکھوں سے پٹی اتارو میں کیسے میں کیسے اپنے الفاظ کو تمہارے دلوں میں اتاروں میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے سمجھاؤں کیسے جنجھوڑوں کتنی بڑی آفات آئیں خون سستا ہوا بچوں کی بوتیاں بوتیاں ہو گئیں اور پھر بھی کوئی شراب پینے والا شراب شونے کو تیار نہیں سود کھانے والا سود شونے کو تیار نہیں داڑی مڑانے والا گاڑی رکھنے کو تیار نہیں ماں کا نا فرمان ماں کے پاؤں پکڑنے کو تیار نہیں زانی زناد کو تیار نہیں تو کیا کرو گے جب سے کر کے جلوس نکال کے کیا کرو گے حکومت کو گالیاں دے کے اپنے امال اور گندے کرو گے تمہارے مسلمان بھائی ہیں ان کو گالیاں دینے سے کیا پاؤ گے وہ کرو وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا وہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں اپنی بات سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسے ہماری سار نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے ہم نے خود اٹھا کے کتابیں نہیں پڑھی کہ ہم اپنے طرف سے مانی پہناتے اور کل کام بھٹک جاتے ہمارے پاس سند ہے جیسے اللہ کے نبی نے عمر کو بتایا تھا ویسے مجھے میرے استاد عبداللہ نے بتایا عبداللہ کو خیر محمد نے بتایا خیر محمد کو انور شاہ نے بتایا انور شاہ کو محمود الحسن نے بتایا محمود الحسن کو قاسم نے بتایا قاسم کو عبد الغنی نے بتایا عبدالغنی کو اسحاق نے بتایا اسحاق کو عبداللہ عزیز نے بتایا عبداللہ عزیز کو شل اللہ نے بتایا اس کو ابو طاہر مدنی نے سکھایا اس کو ابراہیم کورجی نے بتایا اس کو احمد قاسی نے بتایا اس کو ابل مباحد شنانی نے بتایا اس کو محمد بن احمد رمنی نے بتایا اور اس کو اس کو ابوالفضل ابوالفضل شہاب الدین ابن حضرت کلانی نے ابو الرا انصاری نے بتایا اور اس کو ابن حضرت کلانی نے بتایا اس کو ابراہیم تنوخی نے بتایا اس کو اس کو احمد عبد بن عبدالعباس نے بتایا اس کو سراج بن حسین نے بتایا اس کو ابو الق عبد نے بتایا اور اس کو عبد بن مظفر دابوزی نے بتایا اس کو ابو محمد نے بتایا اس کو ابو عبداللہ نے بتایا اس کو ابو عبداللہ بخاری نے بتایا بخاری کو حمیدی نے بتایا حمیدی کو سفیان نے بتایا سفیان کو سعید نے بتایا اس کو محمد بن ابراہیم کیمی نے بتایا اس نے الکمہ بن بقاص سے سنا الکمد بن بقاص نے عمر بن سے سنا اور رسو سے میں ہماری فارم نہیں کر رہا ہوں میرے پاس سو اچھا چوبیس سال کی صنعت موجود ہے میں کوئی سلسلہ نہیں پیش کر رہا میں اندر دانے سروں کی تقریر میں نہیں بول رہا میں اسی تقریر میں رو رہا ہوں جو زمین بدر کے عرش کی لوہے تحریر کرتا تھا جو مسلط کھڑے ہو کے جنت کو دیکھتا تھا جہنم کو دیکھتا تھا جو چودہ سال آگے دیکھ کے بتا رہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے وہ کیا دن ہوگا جب نری امت کے نوجوان ریشم پہنیں گے گانے سنیں گے شرابے پیئیں گے ماں باپ کے نام ہو جائیں گے اور سنا عام ہو جائے گا سود آم ہو جائے گا چو پچاس आगे پہلے آگے کی دیکھ کے بتا رہا ہے جس کو میرے جس کو ایسی اعلیٰ نظر میرے رب نے دی ہم اس کی غلامی میں بتا رہے ہیں کہ اس کے قابل ہو جاؤ اس سے غلام بن جاؤ اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ اس کی وردی پہن لو اس کی وردی پہن لو اس کی है پہن, پہن, پہن, پہن لو فوجی وردی میں ہوتا ہے حکومت قدر کرتی ہے پولیس والا وردی میں ہوتا ہے حکومت قدر کرتی ہے جب ریٹائر ہو جاتا ہے جاؤ دیکھو راول پی میں ہزاروں محمدی وردی میں آ جاؤ محمدی وردی میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جو آنکھ اٹھے گی چھوڑ دی جائے گی جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیا جائے گا جو اٹھے گا کاٹ دیا جائے گا اللہ اللہ اللہ اللہ خود آ جائے گا خود آ جائے گا زبر بھائیوں اس پہ ہب کو دنیا میں پہنچانا یہ سب ریس کا کام ہے رونی کی جماعت کا اس میں کیا فراہم ہے جو کاتا نبی آخری نبی ہے اس سے ذنح ہے آفاک پھرنا آلم پھرنا ساری دنیا پھر راستہ کبھی سہرا میں جلوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے در بدر پھرنا راستوں کی سمت کی محنت ہے یہ سمت کا وزیفہ ہے یہ سمت کا है سفر کبھی, کبھی سر سفر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر وہ شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ حجاز تھا جس نے بائیس لاکھ مربع میر میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہم اسی کے آخری مسافر ہیں ہم بھی یہ آواز لگا رہے ہیں، پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ بیٹھو نہیں آج بیٹھنے کا حق نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کی نظر میں توڑ کے ہے اللہ کے واسطے یا کیا پہلی صدی کا دور تھا کہ اللہ کی راہوں میں پھرنا ایک کام بن گیا تھا نوے برس کے اندر مدینہ سے نکلا ہوا کافلا میرے ضلع ملتان پہنچا ہے محمد بانوے ہجری میں ملتان آ چکا یعنی بیاسی سال میں دس ہجری کے بعد تو کام شروع ہوا بلکہ 11 ہجری کے بعد ایک سال تو کام میں لگ گیا پھر اس کے بعد 12 ہجری میں آگے سفر شروع ہوا ہے تو بیاسی برس میں ملتان میں اسلام پہنچ چکا تھا دیوپال پور کشمیر پہنچ چکا تھا ان راستوں میں کی قبر بنی اور اتنے بڑا بین مالک کی قبر بنی بن دفن ہوئے اور دفن ہوئے یہ بڑے کے صحابی ہیں جو ان راستوں میں دفن ہوئے ادھر یورپ میں ابو ایوب انصاری دفن ہوئے ترکستان میں ریول الجاد الحرفی دفن ہوئے سمرکھنڈ میں دفن ہوئے اور ادھر شمالی اور فریقہ عبد الرحمان بین عباس محبت عباس رضافا انصاری ابو سنت کو زندہ کر رہے ہیں تازئی ہیں, تا ہیں. مسجد میں ترویج کے پاس ہے کہنے کہ میں اللہ میں جا رہا ہوں کہنے کہ میں تو حاملہ ہوں اللہ والک ہے اللہ وارث ہے یہ پیسے رکھو بیٹا ہو تو اس کی تربیت کرنا زندہ رہا تو آ جاؤں گا مر گیا تو جنت میں ملیں گے اللہ <laughs> کے شخص نکلے ہیں ایک سال گزر گیا دو گزر گئے تین گزر گئے چار گزر گئے پانچ گزر گئے چھ گزر گئے کبھی خبر آتی مر گیا شہید ہو گیا کبھی خبر آتی قید ہو گیا کبھی خبر آتی سلامت کوئی خبر حق میں نہیں کہ ایک طرف فیصلہ ہو بی بن گئی ہے اگلی شادی کرے وہ پتہ نہیں، ستائیس برس گزر گئے گزر گئے کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا جب کبھی امر زندہ تھی تو ایسے دینیا سینوں پہ پتھر رکھ کر اپنے خاندوں کو اللہ کی راہوں میں بھیجا کرتی تھی میں اپنے لال اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا کرتی تھی باپ اپنے بڑھاٹے کے سہاروں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا کرتے تھے تیس برس گزر گئے کوئی پتا نہیں اس کی نماز ہو گئی ایک بڑے نیا, گھوڑے پہ سوار مدینے میں داخل ہو رہے مدینے میں داخل ہو رہے یہ کون ہے اسے کوئی نہیں پہچانتا ایک نفر گزر گئی تیس برس گزر گئے چھوٹے جوان ہو گئے بوڑھے اکثر مر گئے کسی کو پتا نہیں یہ کون ہے آنے والا بھی حیران مر گئی گھر آبادی گزر گیا سوے جل رہی, ہیں یا بجھ رہی، یا بہار ہے یا بج گئی سگا ہے یا باہر ہے ان خیالات میں ہر परेशान پریشان مدینے میں कदमों قدموں سے آتا ہے اپنے گھر کے دروازے پر قبضوں میں ہے اندر جاؤں کہ نہ جاؤں میرا کے پرایا اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہو گئے اندر, ہو گئے، اندر بیٹے سوئے ہوئے ہیں ان کی آنکھ کھلی ایک بڑے میاں سی کھڑے ہوئے چاندنی رات ہے چھپے ان کو گریبانی سے پکڑا کا بڑے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے آئے آپ کو خیال نہیں آیا کہ دن اجازت داخل ہونا مناسب نہیں دھکا دیا وہ گھبرا گئے معاف کرنا میں سمجھا میرا گھر ہے تاریخ نے کیا کہا واقعات کو اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے کاش کسی کو فرصت ہوتی جنگ اور نوائے وقت سے اور یہ بھی کچھ پڑھ لیتے بیٹا معاف کرنا میں بلند ہوئی ہوئی اس نے کھلکی کھولی کا چہرہ سامنے بیٹے کی پوچھ اس نے یوں نیچے جھاپ کے دیکھا ایک نظر پڑی تو زمانہ تیس برس پیچھے سمٹ گیا اور کے بڑا پیان کی, کی تصویر نظر آئی ہاتھوں ہاتھ سے ایسے گھبرا کے ماں دیکھا کیا ہوا جو پتا یہ کون ہے مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے کیا یہ تو تیرا باپ کا تیرا باپ باپ بیٹھے کیوں وہ کاپ تو دیکھو ہے یہی ہے ہاں یہی ہے ایک دم قدموں میں گر گئے پن پکڑ لیے اور نے شروع کیا ہونا شروع کیا باپ نے اٹھایا سینے سے لگایا داستان شروع ہو گئی تیس برس کی چلے لگان ہو گئی مسجد میں پانچیں نماز ہو چکی تھی اپنی نماز پڑھی خبر مبارک پڑا سلام پڑھنے کبھر باہر ہوتی تھی اس باہر آئے سلام پڑتے رہے مرکز دیکھا تو مسجد بھر چکی ایک نوجوان دس سے حدیث دے رہے نظریں کمزور ہو چکی تھی پہچان نہیں سکتے کون ہے ایسے پیچھے ہو کے گھر گئے درج چل ختم ہوا تو ساتھ والے سے کہنے کے بیٹا یہ کون تھا جو حدیث بہن کر رہا تھا وہ کہنے گیا اچھا چاچا معلوم ہوتا آپ مدینے کے نہیں ہیں کہ بیٹا مدینے کا ہوں آیا بڑی دیر سے کہ ربیا ہے ربیا مسلمانوں کے امام بڑے عالم باپ کا کیا نام ہے کیا اس کے باپ کا نام فروخ ہے جو اللہ کی راہ میں گئے تھے آج تک کے نہیں آئے اٹھاؤ اپنی تاریخ دیکھو کتنی سمے بجھیں پھر جا کے باہر کی ہوا چلی کتنے زیادہ جنے اور سر اسلام کی شنے جنی کتنی حسرتوں کے جنازے اٹھائے اور سر اسلام کے چمن میں باہر آئیے میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا تیسرا بیان کر رہا ہوں آواز بیٹھ چکی ہے درد ساری ساری گلے کی ایک ایک رگ میں درد ہے بچے آگے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا اتنے بڑے مغ میں روز نہیں نصب ہوتے میں آپ کے سامنے ایک بات کی ہے اللہ کا راستہ دیتا ہوں اللہ کو اپنا بنا لو اس کو بنانے کا راستہ اس کے محبوب کی پیاری زندگی ہے اس زندگی کو خود سیکھو اور اس کو ساری دنیا میں اپنی جان مال سے خرچ کر کے پہنچاؤ ہمدردی کے ساتھ پھرو اللہ کے سامنے رو پتا نہیں کس کا رونا اس کو پسند آ جائے کہانی رم کی داستان بڑی طویل ہو چکی ہے تمہیں کیا خبر کاسٹ کے تم کچھ وقت کتابوں کے ساتھ بھی گزارتے ہیں دل ہی تو ہے نا سمجھو گھر سے گھر میں آئے کیا ہم ہزار بار کوئی ہمیں رو کیوں اللہ کو ساتھ لو بس کرو بس کرو دو اللہ کے واسطے بس کر دو پیچھے آ جاؤ جہاں اللہ پورے بال کو کھڑے ہیں تو اس میں اس سارے مجمع سے گزارش کروں گا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے باجود دیکھے اندھیرا ہے پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں اکثر فصلیں باہر ہے نوجوان ہیں نوجوان ہیں ان نوجوانوں کی آمد کو دیکھ کر سما میں کوئی لو باقی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ منظر دیکھ کرتا ہے کہ صبح و کہیں کریب ہی ہے باد سبا کے کہ جھونکے کہیں کہیں سے چلنے والے ہیں کیونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا اللہ کے فضل سے کوئی ہمیں کوئی ہمیں اس چیز کا اس چیز کا کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں ہے کہ اتنا بڑا باطل آ گیا ہمیں کھا جائے گا کھا جائے گا تو کھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا جنت میں چلے گا اپنے گھر پہنچ جائیں گے مرنا تو اس کے لیے ناکامی ہے جس نے جہنم میں جانا ہو جس نے جنت میں جانا اس کے لیے مرنا کیا ناکامی ہے یہ باطل جاتا ہو بھی نظر نہیں آئے گا جاتا بھی نظر نہیں آئے گا ایک دفعہ اللہ سے ہاں کروا لو ایک دفعہ اللہ سے ہاں کروا لو کسی کا سامنے زد کرو جیسے بچہ ہاں کے سامنے لوٹ پوٹ ہوتا ہے روز کے سامنے تنہائیوں میں زد کرو کہ اللہ کر دے کر دے کر دے اپنے حدیب کی امت کے لیے فیصلہ کر دے تو سولہ صدی سے داستان چلتی ہے اور آج بیسویں صدی ختم ہو کر اکیسویں کا دروازہ کھلا ہوا ہے میری اتنی تو مانو کہ یا بیشے بیشے سارے کہ میری, میری مان لو یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں ایس کو بھی آزما کے دیکھ لو مسروں کا روخ کرو نہ صفا میں آ جاؤ اس کو لے کر پھر ساری دنیا میں جو ٹھہریں گے اور توبہ کریں گے توبہ کروائیں گے باہر آئے گی آنے والی ہے اللہ کے فرض وم سے آئے گی پر کوئی چار آسا ہوتا کوئی غم گسار ہوتا اپنے آپ کو بنانے میں لگ جاؤ اپنے آپ کو بنانے میں لگ جاؤ دوسروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دو اپنے آپ میں گم ہو جاؤ اپنے ایپ چنو اوروں کے دیکھنا بند کر دو تو انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی ہوگی پر امت سے ہمدردی بھی نصیب ہوگی اللہ کی مدد بھی آئے گی تو اب توبہ کے تو سامنے کر لیا میری مان تو تو لینا سامنے میری اللہ ہے جلو میں توبہ کے سامنے کر لی بچی بات ہو گئی سارے عالم سے ساری امت سے کروانی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے برے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے وہاں بچنا ہے کہاں نقد بولو اٹھو اللہ کے के پر اللہ کے پر اور نقد بولنا اچنوں کے راجے کون لکھے گا سال سات مہینے اپنے مرکزوں میں لکھاتے رہنا مجھے تو ابھی چار مہینے چلے نقد بولو کون تیار ہے بولو نقد نقد بولو باقی ہاں بھائی بولو بولو میرا تو گلا ہی پھٹ رہا بول بول کے ہاں نقد نقد آ جائے گی اٹھنا نہیں جو بولے نقد بولے درنار اٹھ گئے نام لکھنے والے ہاں جی بھائی کھڑے رہو کھڑے رہو مجھے من تو کریں سر بہ کے یہاں بیٹھانا تھا البتہ سرگوزیہ ایک بازار اللہ کے فضل سے تیار ہو گیا ہے وہ سرافا بازار ہے وہ نماز پہ سارا بازار بند کر دیتا تو آپ تو بھائی بڑے نیک لوگ ہیں آپ کی محبت آپ کی آپ کا جذبہ آپ سے زیادہ آپ کی عورتوں کا جذبہ ہماری عورتیں آپ کی عورتوں سے بڑی متاثر ہوئی ہیں اور ہمارے جانوں سے ان کو اتنا نفع نہیں ہوا جتنا آپ کی خواتین کے آنے سے وہ کہتی ہمارے کی ایمان میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اذان پہ سارا مردان بند کرواؤ یہ انجمن تاجران نہیں ہوتی جو اپنے مطالبے منواتے رہتے ہیں ایک مطالبہ یہ بھی بناؤ کہ ہم نے اگان پہ سارا مردان بند کروانا ہے ہم دو بھائی کہتے ہیں اسلام محبت کا پیغام ہے محبت سے پھیلاؤ سختی سے کام نہیں چلتا میں اسکول جب پڑھتا تھا لاہور سینٹر ماڈل میں تو ہمارے ایک وارڈن آئے होस्टल کے میں होस्टल میں تھا تو وہ نیک آدمی تھے تو انہوں نے نماز کی پابندی لڑکوں پہ لگا دی کہ ہر لڑکا نماز کرے گا تو حاضری ہوتی تھی اور جو نہیں پڑھتا تھا پھر اس کی پٹائی ہوتی تھی ان کا نام صاحب طالب حسین بخش کرے بڑے اچھے اس بات سے شفیق تھے خیر سب بچے نماز پڑھیں طالب حسین ان کا نام تھا عشت کی نماز ہو رہی تھی میں سب سے پچھلی بات میں کھڑا تھا ایک لڑکا میرا کمرے کا روم میٹ میرا ایک سال پیچھے تھا مرید کے زمینداروں کا اس نے میرے ساتھ آکر کر کی نماز کی نیت باندھی چار نماز فرض عشاء واسطے طالب ایشا سختی سے ایسا اسلام آئے تو اسے اسلام کے آنے سے جنت ملی تو محبت والا اسلام جنت میں پہنچائے گا میں نے کہا میں نے آواز توڑ دی میں نے کہا یہ کیا کیا کہ میں طالب حسین کی پڑھتا ہوں اللہ کی تو پڑھتا ہی نہیں جب اللہ کی پڑھوں گا اللہ کی نیت کروں گا سارے کام کروانے ہیں پر محبت سے ڈان ڈپٹ سے نہیں سختی سے نہیں جل سے جلوس پتھرو سے نہیں محبت اور پیار اور بھائی اس مہینوں میں جتنے مالدار بس ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں زکات دیا کرو زکات سے بچ کے دیا کرو زکات دینے والا سخی نہیں کہلا تھا. بخیل بھی کہیں کہ مجھے آج پتا چلا کہ آپ کی پشتوں میں بکیل کو شوم کہتے ہیں है? ہماری سرائیکی میں بھی شوم کہتے ہیں ایک جملہ تو ہمارا آپ کا ایک ہو گیا اتفاق ہو گیا پشتو اور سرائیکی کا شوم جو زکات نہ دے وہ تو شوم ہے اور جو دے وہ بخیل بھی نہیں اور سخی بھی نہیں درمیان میں ہے سخی کون ہے جو زکات سے بڑھ کے ادا کرتا ہوں وہ سخی ہے مدرسوں پہ خرچ علماء پہ خرچ کرو مساجد پہ خرچ غریبوں یتیموں نادار مریضوں پہ خرچ کرو تلاش کرو کون غریب ہے ان کو دو اس دیش میں لاکھوں بچے بھوکے سو جائیں اس دیش میں کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھنا کوئی انسانیت نہیں ہے جس دیش میں لاکھوں بچے اپنی ماں سے روٹی روٹی پکار سو جائیں اور ان کی ماں ان کو ایک سوچھی روٹی کا نوالہ بھی منہ میں نہ ڈال سکتی ہو اس دیش میں پانچ پانچ کروڑ کے گھروں میں سونا کوئی انسانیت نہیں ہے میں حرام نہیں کر رہا ہوں. کی آواز کو سنا رہا ہوں یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ کروڑ کروڑ کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے سفر کر ہاں اگر اللہ سب کو خوشحال کر دے دیتا تو یہ شوق پورے کر لیتے دس لاکھ کی گاڑی خرید پندرہ لاکھ کی ہے لوگ باقی غربوں کا خرچ کرتے اس راستے سے بڑا ضرور لوگ جھوڑیاں اٹھاؤ تمہیں دعائیں دیں ایسے تمہیں دعائیں ملیں گی فلم و سے کم سرق بادشاہوں میں نہیں حکومت میں نہیں ہے میں بھی تو ظالم ہوں چپاسی بھی تو ظالم ہے ری والا بھی تو زالم ہے جو گندے پھل ڈال کے بیچ دیتا ہے یہ کپڑے والا بھی تو زالم ہے جو میٹر دکھا کے گز کے ساتھ کپڑا ناپتا ہے اور جو دیسی کپڑے پر جاپانی کپڑے کی موڑ لگا کے بیچتا ہے یہ بھی تو ظالم ہے اور حکومت کو گالیاں لے رہے اور یہ ظلم کون کر رہا ہے یہ ظلم کس نے کہا ہے کرو ہمارے ظالم ہے چور پہ کوئی جنگ بردا دی اللہ حکمران بٹھائے گا چوروں پہ چوری ہی آئیں گے نہ فرمانو پہ نہ فرمانے دو ماف خرچ کرو اپنی معاشرت کو اسلامی بناؤ معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو ہمارے ہاں معاف کرنے کا رواج نہیں ہے اپنی ماں کی دعائیں لے لو باپ کی خدمت کر کے جنت بنا لو ماں کی دعا لے کے جنت بنا لو ہماری عوام کی ہے اس اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو آپ کے یہاں تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھ کے کھانا بھی عیب سمجھا جاتا یہ کتنی جہالت کی بات ہے اللہ کا نبی کہتا ہے بیوی کے منہ میں رقمہ دینا صدقے کا سوب اور بیوی کو پانی پی ڈالانا اجر ہے اور بن ساریا مسجد سے آئے گھر سے پانی ڈالا اور اپنی بیوی کو پیش کیا بڑی حام ہے پانی پی رہے کہنے کے بتاؤں تمہیں کیوں پلایا نہیں کے بھی کہہ کرے تھے دیدی کو پانی پلانا بھی سواؤ ہے پانی پلا رہا ہوں دیدی کے مہ میں نوالا توڑا سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں آپ نوالا بنا کے حضرت عائشہ کے منہ میں ڈالتا اور حضرت آشا پانی پیے تو آپ وہاں سے حضرت عائشہ نے پیا بتا تھا آپ وہاں ہوٹ رکھ کے پانی پیا کرتے اظہار محبت یہ کیا تھا عجیب ہوئی کہ نیم ہوئی کٹر رکھ کے کھانے نہیں کھا سکتا اس میں سلوک رکھو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی اولاد کو سکھاؤ کسی کی بیٹی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے بڑی جاتی ہوتی ہے ساری دنیا میں ہے بہت کم ہے کہ عورت غالب ہو ورنہ مرد کو بولنے طاقتور بنے وہی غالب ہوتا ہے تین چار دن پہلے بچے نے مجھے خط دیا دو بہنوں کی شادیاں کی تھی تھیں سسرار والے ہمیں ملنے بھی نہیں دیتے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے جن ماں نے جنا ان سے نہیں ملنے دیتے ایسا ظلم و ستم جس باپ نے گود کھلایا مردان کی دھوپ میں بچیوں کے لیے سامان تیار کیا اس بات سے ملنے کی غلط نہیں کس معاشرے میں یہ پڑے کس جنگل میں یہ پروان چڑھے کس کیکر کا یہ کانٹا ہے جنہیں چبھنے کے سوا کوئی کام کوئی نہیں اپنے معاشرت میں اپنے نبی والے اخلاق لاؤ گئی سود والا سود سے توڑا کرے نہ اللہ زندگی میں باہر لائے آئے فاروق مسجد آپ کا مرکز ہے وہاں جمعرات کو جایا کرے بہت بڑا مجموعی آیا ہوا ہے جمعرات کو مرکز میں جایا کریں کہیں دوسرے شہروں سے آئے ہیں تو وہاں اپنے مرکز میں جایا کریں جمعرات کیا کریں رات ٹھہرے صبح بیان سن کے ہر مہینے تین دن پابندی سے لگائیں کرو گے ان شاء اللہ ہر مہینے پابندی سے تین دن لگائیں اگر سارے نمازی بڑا خلاف ہو جائیں تو کیا میں نماز گا سارے روزے دار رقسی ہو جائیں کوئی گنا کر رہے ہیں تو کیا نام تر چھوڑ دیں گے کام تو سارے بھائیوں کی گزارش ہے بھائی باقاعدہ تین دن لگاؤ ٹھیک ہے نا کرو کریں یہ سارے کام اس کو اپنی محنت سمجھ کے کریں اپنی محنت سمجھ کے کریں کہ ہم آخری نبی کی آخری نمتیں ہمارے نبی کے بعد کوئی نہیں ہمیں اس پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور سب, خیر سب کی خیر خانگو سب کے لیے گدایت کی جوائن کرو اپنے ایپ دیکھو اور ان او کی کمیاں مت دیکھو اور ان او کی خوبیاں دیکھو اپنے ایپ دیکھو تو ان شاء اللہ اللہ بڑی طبقے آپ سے نواز غیبت سے بچ جاؤ لا کر کسی کو مت بھیجے گا کسی کے لیے دیکھو کیا کرتا ہے لا کا حد کیا بھی چیز نہ پھرو کیا کرتا ہے پردر وقف جنا حق جناب ایک بڑا مطلب سمجھ ہے اپنا خوبصورت وقف جناح حق اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہا ہے کہ اپنی امت کے لیے تو اپنی امت کے لیے اپنے پر دھا دے پر دھا دے پر بچھانے کا کیا تو یہ سر بازو بچھا دے اور مراد یہ تھا نرم ہو جا اخلاق والا ہو جا اور اللہ تعالیٰ نے تصویر دی بازو کو کاٹ کے ساتھ تھا پر دھا دو पद दिखाने में थोड़ा क्या मतलब, मतलब नहीं मुझे समझने मुर्गी से मुर्गी से मुर्गी का व्यक्ति है अपने बच्चों को पद के अंदर छुपा लीजिए सतकाना भी छुट जाता है वो भी छुट जाता है लहरा भी छुप जाता है, है? लोला भी छुट जाता है कमजोर भी छुट जाता है और कोई नीचे तो निकलने का गोर लगाता है तो सच्चों से मारता है اس کو بھی نہیں نکلنے لگے چھپا کر رکھتی ہے دبا کر رکھتی ہے اوپر خطر ہوتا ہے دبا کے رکھتی ہے اپنی امت کے اپنی امت کے ایگوں پر پردے ڈال دے اپنی امت کے ایپ چھپا دے کسی کے ایگ اچھالا نہ کرو کسی کے ہاتھ بتایا پکا ڈال دے اندر میں جو تکلیف پہنچائے ایپ بھی چھپا دے میں بڑا اچھا لگا ہے کہ ہمارا کام ہے دوسرے کے ایپ چھپانا نہ کہ کچھ اچھالنا نہ کہ کمیاں بیان کرنا اور ایک کا بڑا عجیب ہے جو بیٹے کی باپ کو بتاتا ہے باپ کی بیٹے کو بتاتے بیوی کی خاند کو خانت کی بیوی کو لگاتا ہے پھر ان کو اپس میں لڑا کے خوش ہوتے یہ لوگ جہنم کی رات ہیں خط و سے بدبو آئے گی جی, بدبو سارے جہن میں ان کے منہ کی بدبو سے پریشان ہو جائے جی گا چلو یہ سارے کام کرو گے اللہ چمکائے گا اب آپ دیکھو آدمی بولنے والا بولتا ہے بولتے हैं کوئی ہمیشہ جیسے نہ کوئی الفاظ تیار کیے ہوتے ہیں نہ مضمون تیار کیا ہوتا ہے اور نہ کوئی مطالعہ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے سفر سفر سفر سفر سفر ڈیڑھ دو گھنٹے کی بات میں کوئی نہ کوئی ویگ آدمی سے ایسا نکل ہی جاتا ہے جس سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اور کسی بھائی کا دل دکھ جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں کیا ہمیں تو بتاؤ جاتا ہے تنقید نہیں کرنی کسی کے تردیب نہیں کرنی کسی کو حقیق نہیں سمجھنا پھر بھی انسان زبان سے کوئی بول تو نہیں ہوگا جس سے کوئی بھائی کو تکریف پہنچی ہوگی دکھ پہنچا ہوگا جن کو پسند آتا تعریف کرتے ہیں اور جن کو چوک لگتی ہے کب آ کے بتاتے ہیں کہ تیری بات مجھے بری لگی وہ تو کوئی نہیں آکی سکتی تو ایسے بھائی آج اللہ کے واسطے معاف کر دینا پاک کلام صرف نبی کا ہوتا ہے معصوم کلام صرف نبی کا ہوتا ہے باقی بولنے والا کتنی سچی بات کر رہا ہو کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور کھاتا ہے اس میں اور نبی میں سچی کون بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا ہر جمع میں کوئی نہ کوئی بول تو آیا ہی ہوگا جس سے کوئی بھائی تو دکھ پہنچا ہوگا اگر اس, اس مغلیہ میں وہ موجود ہو تو بھائی وہ اللہ کے لیے تو ابھی ہی تو, تو اللہ کے لیے معاف کر بات پسند ہو اللہ کا شکر اگر دکھ پہنچا ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا اللہ کی معافی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وہ لوٹ مفین اللہ ہر نرم اللہ ہم تجھے اپنی کہانی کیسے سنائے ہم بڑے دکھی ہیں مولا دکھ نے ہماری رگوں کو ربوں میں چلنے والے خون کو بھی جلا کے رکھ لیا ہے میرے مالک زمانی کی آفاد نے ہماری ہڈیوں کو بھیل داخنے ہزاروں کے के کے ساتھ وقت بند کے پیج سنانے آئے ہیں پہلے ہم تربار میں تباہ کرتے ہیں تھی سمجھایا ہم نے سمجھے تھی روکا ہم نہ را ہم منہ پھیل کے چلتے رہے نہیں ہم نہ شکر احسان کیا چلے दिए हम ہاتھ دیے ہم نے ظلم سے رنجین کیے تم से زبان دی ہم نے جھوٹ سے سیاح کی تم نے آخیں دی ہم نے اور عزتوں کو دیکھا देखा نے رخ دیا ہم نے نام فرمانی یا نا خرچ کیا ہم آج ٹوٹے دل کے ساتھ ہمتوں کے ساتھ بجل کے ساتھ گناہوں کے وزن اٹھا کر اتنا بڑا وقت بن کے تیرے در پر آئے ہیں اور ہم تیرا گرا خط کھٹا رہے ہیں ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے ایک دفعہ ہم نے مرابت سے دیکھ لے ہمارا کام بن جائے گا ہمارا کام بن جائے گا مولا مولا یا اللہ یا بچہ ماں کو رین طلب نگروں سے جب دیکھتا ہے بچہ ماں کو جب بہ بتی سے دیکھتا ہے ماں کے کلے میں کٹ جاتے ہیں وہ ہائی کر کے ان پہ گر پڑتی ہیں انہیں سینے سے لگا دیتی ہیں یا اللہ اب تیرے محبوب کے رومت ہم ٹوٹے ہوئے ہم کٹے ہوئے ہم شکست ہوگا ہم دکھے ہوئے اللہ ہم رحم تلن نظروں سے تجھے دیکھ رہے ہیں ہماری طرف نظریں اٹھی ہوئی ہیں زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں محبت سے دیکھ لے ہمیں محبت سے دیکھ لے ہم نے ادنا فرما ہمیں ادنا فرما سارے جہان نے دھکا دے دیا ہے سارے جہان نے دھتکار دیا ہے ہمارے معصوم بچوں کو کوئی نہیں رہن کرنے والا کتے کو مارتے ہوئے باطل کا ہاتھ کاپتا ہے کو مارتے ہوئے ان کے ہاتھ کاپتے ہیں تیرے محبوب کی امت کے بیٹیوں کو بےوں کو زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں کوئی جمبش نہیں ہوتی کوئی لرکا خاری نہیں ہوتا اے موائے کریم اے, اے بادشاہوں کے بادشاہ یہ مجمہ تھک کے تیرے در پر بیٹھا ہے ہم نہ کسی بادشاہ سے گلہ کرتے ہیں نہ کسی بادشاہ کا گلہ کرتے ہیں نہ حکومتوں کا گلہ کرتے ہیں نہ فوج پولیس کا گلا کرتے ہیں یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا شکوا کرتے ہیں ہمیں اپنے گناہوں نے برباد کر دیا ہم نے ناراض کر دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے آج ہم وفر بن کے آئے بیٹھے ہیں اور تیرے در پر بیٹھ رہے ہیں تجھے منانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آجا ہمیں اپنی گود میں لے لے آجا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے ہم یا اللہ بڑے خوف زدہ ہیں بڑے پریشان حال ہیں زمین ہم پہ تنگ پڑ چکی ہے کائنات کی گردش ہمارے خلاف چل چکی ہے آج کا بات ہمیں چکا کرنے کو تیار رکھا ہے ہماری تو ہی آخری پر آ جائے اور آگا تو نے بھی تھکا دے دیا اور تو نے بھی آپ ڈر نہ کھولا ہم جائیں گے کہاں کے آگا اللہ اللہ کی سننے والے اللہ پکیروں کے سننے والے اللہ اے نظاروں کے سننے والے اللہ ہمارے دکھ درد سن لے ہماری غم کی ہاتھ کاٹ لے ہم برباد ہوئے پڑے ہیں ہم تھکے پڑے ہیں مالک دودھ کی کشتی کے مسافر ہیں مائریکٹ بٹ کے ہوئے سہرہ کا کاپ ہیں تو ہماری آخری امید ہے ہمیں انگلی سے پکڑ کے مصیبتوں سے نکال لے آج کا بادل ہمارا مزاق اڑاتا ہے آج کا بادل ہمارا مزاق اڑاتا ہے وہ ہمیں لل کاپتا ہے جا اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ دیکھ کتنے ہزاروں کا مجمع آیا بیٹھا ہے یا تجھے پتا ہے یہ تجھے بلانے آیا ہے یا اللہ مجمہ تجھے بلانے آیا ہے یا اللہ كہ امت کا ہے. یہ تجھے بلانے آیا ہے یا اللہ كیا اللہ تمہارا اللہ وہ کہتے ہیں كا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سر ہمارے ہماری بات سو گئی نہیں ہے تم بھی انکار کر دے پھر ہم کہا جائے کوئی امید نہیں کوئی امید میں کو ہماری امید ہے آج بھی اگر تون آیا آج بھی تم نے نہ سنبھالا آئی تھی ہماری فریاد پہ یا ہماری مدد نہ فرمائی تم کہیں گے کہ چاہے جھوٹ موٹ کی قبول کر لے تو بندے کے درخت بھی ہمارے ساتھ رو رہے ہیں یہ رو رہی یہ خاص کر تم کا تم کا ہمارے ساتھ رو رہا ہے یہ کرسی ہمارے ساتھ رو رہی ہے کچھ پتا یہ خریدے بھی ہمارے ساتھ رو رہے ہیں جو گھر دیکھ رہے ہیں ہمارے رونے پر وہ بھی آج رو رہے ہوں گے یا آج ماسوم بھی ہمارے ساتھ رو رہے ہیں کوئی یہ خریدتے غریب کی ہمت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہٹ جھوٹ ہے تو سچا ہاتھ جھوٹے تو سچا تو بالکل سچا ہم مان گئے ہم مان گئے ہم نے مان لیا ہے یا لاح جو شکست اس میں بہادر کرتے اسے سردار یا لاحول نہیں کیا کرتے ہم مانگ گئے ہم جلیل ہیں ہم نے جماغی چھوڑی ہم نے سوچ کھایا ہم نے جگہ کے چلا اپنے کیا ہم نے باپ کو دشمن بنا ہم نے یاد رہا جو سرے بازار بچایا ہم نے شراب کی پٹی کھولی ہم نے تیرے حکموں کو توڑا پر اب ہم آ ہیں اب ہم آ گئے ہیں اب ہم آ گئے ہیں مالا آیا ہم تھک چکے ہیں بولا بچہ روتے روتے جب تھک جاتا ہے اس کی آواز جب ہمارے آنسو خوش ہو چکے ہیں بیٹھ چکے بولا باقی آبادی ہے تجربے چاہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا آیا میرا میرے ساتھ ہمیں اپنا ساتھ دے دے ہمیں اپنا ساتھ دے دے اللہ اس کے علاوہ بلانے کا طریقہ نہیں آتا اب تجھے کیسے کتارے بن جائے تیرا اپنا فرمان ہے امت شاہ کرتا ہے ساحل کو دھکا نہ دو اتنے ہزاروں اتنے ہزاروں سواریوں کو, کو تو دنیا کا بادشاہ کو دے گا وہ بھی بکیل ہو کر سخی بن جائے گا کہ اللہ تو, تو ہے سخی تو, تو ہے سخی تو, تو ہے سخی اتنے بڑے بجنوں کو رجنا فرما اتنے بڑے بجنوں کو رجنا فرما اللہ اپنے حبیب کی امت کا ساتھی بن جا وزیر و کفیل لنجا ہونے سے بچا لیں ہم سے یہ نظارے اور دیکھے نہیں جاتے سنے نہیں جاتے ہیں ہر آنے والا دن کی خبر لے کر آتا ہے معصوم پھول جیسے بچوں کو خون میں نہاتا ہوا ان کی تصویر ہمارا دل بے اللہ پارا کر دیتی ہیں اور ٹوٹل پڑے ہیں یا اللہ ہمارے سودے ہو گئے ہمیں بیچ دیا گیا ہے بکروں کی طرح, کی کی طرح بیچ دیا گیا ہے تو آخری سہارا ہے. تو آخری سہارا ہے آج کا باقل اپنے جہازوں تحت کر رہا ہے راز ہے انہیں اپنے اور راکت کا اللہ تو آ نہیں رہا اس لیے تباہی ہے جب تو آئے گا تے ہے پتا سب کچھ ہمارا ہو جائے گا یا ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے جس سے تو ہمارا بن جاتا گا پر اللہ اب ہم کیا کریں ہم نے تو بڑا زور لگایا اس سے آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں اس سے زیادہ نیکی کی اور ہمت نہیں کسی کو قبول کرنے اب اگر کہاں سے آئے گا ابر کہاں سے آئے گا عثمان ولی کہاں سے آئے گا تو کرم کر دے الا ہمارا جا ہمیں اپنا بنا لے ہمارا جا ہمیں اپنا بنا لے ہم تھکے پڑے گا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرا ابھی اتنا ہوا تھا کہ سب نے اس کا رونا دیکھا تھا سدیش نا رائے آج ہوتا اور اپنے بسوں بچوں کی گردنے کرتے دیکھتا اور بیٹیوں کی اٹھتے دیکھتا تو وہ کتنا روسا رہنے والا وہ کتنا سروس ہم تجھے کیسے سنائے کہ تم ہماری سن لے ہم تجھے کیسے پریاس کریں کہ تم ہماری مانگ لے اے بات شوق کے بادشاہ اب سن لے ہم تھکے پڑے ہیں سے تک تو خوردہ ہوئے پڑے ہیں ابھی تک لگوں نے سہچا نہیں کیا تو اتنے بڑے ہاتھ بجنے کی ابھی کر دے آ رہا ہوں تو کہہ آ رہا ہوں فرشتوں کو ادار دے لشکروں کو ادار دے اس کو بھیج دے میٹھائی کو بھیج دے اس کو بھیج دے آج کے سرحدوں کو پکڑ یا لا مصر کا شروع صرف ستر ہزار بچوں کا تاطل تھا ہمارے شروعوں کو دیکھ لی انہوں نے لاکھوں قتل کر دیے ہیں اللہ بابل کا نوروج ایک خرید کا جگانے والا تھا اس میں بتایا تھا ہمارے نوروجوں نے کروڑوں خرید جگا دیے ہیں ابھی بھی ان کا غصہ چاند نہیں ہو رہا میں کانون نے صرف مثر لوٹا تھا ہمارے کاروبوں نے جہر لوٹ لیا ہے کتنے بچے ہیں جو روٹی روٹی کیسے سو جاتے ہیں کتنے بچے ہیں, میرے والا امام امام جاتے ہیں انہیں دودھ کا کپڑا نصیب نہیں انہیں خشک روٹی کا گوالا نصیب نہیں اور ہمارے قانون سارے جب کی دولت لوٹ رہے ہیں ہمارا کریم تو آج بڑی دیر ہو گئی ہے تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے تجھے جی تیری عزتوں کا وادشاہ اب تجھے بلانے آئے ہیں بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے ہم ٹوٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں آیا آیا نا تو آ جانا دھرم والا تو آ جانا دھرم والا ہماری جگہ بڑی ہو گئی اب تو آ رہے یار لا اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں ہم خدا ہیں تو آ کے انہیں دکھا دیں کہ اللہ آیا آیا ہماری جد مان لے हमारे सामने होता है हम जिद करते है हम रुते होते है हम लोकपूर्त होते हैं तेरे आगे पीछे अला हम शोर मचा रहे अब भी हम अपने ईमान के तजौर में तेरे ही कदमों में गिरे पड़े हैं तेरा ही तेरा ही दावन थाम रहे ہمیں اپنی جھولی میں, میں چھپا لی ماں بھی بچے کو جھولی میں چھپاتی ہے وہ اپنی ماں کو اپنے زخم دکھاتا ہے دیکھ اما مجھے یہاں مارا ہے دیکھ اماں مجھے یہاں مارا اما مجھے یہاں نہیں مارا اما مجھے یہاں نہیں یہ مارا, یہ مارا, یہ مارا ہے اس کی ماں اس کی رخم سہلاتی ہے اس کو چونتی چاہتی ہے پھر ماں کی غیر میں خوش ہو جاتا ہے اس کی ہوں اس کو راستوں میں بدل جاتی ہے اللہ بھائی تمہاری جی مر گئی اگر براہ روپ کے دروازے کانوں میں ڈاک لگ گئے پڑ گئی ہے اور سنیے تو بھی نہ سنیے تو اور کوئی ہے اللہ جس کو سن کوئی ہے اور جس کے پاس میں کروڑوں میں چلی تھی مرار مر گئے ان کے دل تک ہو رہے اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے آپ کہاں جائیں گے یہ پتکارے ہوئے آپ کہاں جائیں اللہ اماؤنٹ سے زیادہ پارک ہونے والے آنا ہمارے زخموں پہ برہم آنا بھنے پینے سے لگا آنا بھنے پیار کر لے آنا پیار کر لیا میرے اکا نہیں آنا پھر بھی آ جا نہیں آنا پھر بھی آجا نہیں آنا پھر بھی نہیں پھر بھی ہمارے آئے ہمارے اللہ آئے ہمارے اللہ اے ہمارے اللہ اے ہمارے اللہ اے ہمارے اللہ یا اللہ عمر اللہ اللہ اے سب کے اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ اے ہم سب کے اللہ اے محمد وم تو اللہ تجربہ محبت کا واسطہ کریم کے اللہ اے وہ ریب کے اللہ اے راہ شریف اللہ اے وہ اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے دیکھا ہمارا رونا روز جھوٹا ہوتا, ہوتا ہے بے شک ہمارا ہونر آکاری کا ہونر ہے اور اب کیا کریں آتا نہیں سب کرو سر سلیہ کہتے ہیں آ جاؤ فرشت بھی شریف ہو جاؤ آ جاؤ فرشت بھی شریف ہو جاؤ آ آج ابھی کی روئے آؤ مل کے آپ کو آؤ کی امت پہ ہوئے آؤ اور اس کی بیٹیوں پر منصوبہ ہے اور اس کے معصوم بچوں کے سبق ہوتے ہوئے کو گالیاں دی کیا اللہ نے تقدیر بدل دی ہلدی بیٹی کے کپڑے میں ڈال کے جنازہ پڑ دیا گیا ہے ان اللہ یا اللہ کیا صبح نہیں آئے گی یا اللہ کیا صبح نہیں آئے گی یہ رات کو بارہ گھنٹے کے بعد تو ختم کر دیتا ہے چار مہینے کے بعد تو ختم کر دیتا ہے کہ اللہ ہماری صبح کب نکالے گا ہماری باہر کب لائے گا آج ہمیں بتایا تم بھی آسمان تک موجود ہو آؤ ہم مل کر رہیں اور اللہ کو آج منا لیں اللہ کو آج منالی تم امین کہو ہمارے ساتھ تمہیں آپ کا جس طرح نے تمہیں دے بھیجا ہے آؤ ہمارے ساتھ امین کہو بنا دو بنا دو आते मत कला कोई मत अपने अल्लाह अल्लाह रब्बा अपने औरदे रहे औरदे गए औरदे गए تم تو بھی جاؤ گے جاؤ گے تم کو جاؤ گے ہمارا دکھنا سو جانا ہماری درد بھائی شہزی سوانا کی ملا کسی کا مانیہ کسی کو کہا کسی دوسر کوئی مجھے تو دعوی میں ہوں میرا کوئی دعوی نہیں ہے مجھے تو خوف ہے کہ یہ دبر یہ سارا بہت محبت بہت میں ان کے لیے میں اپنی قدم دیکھ میں اپنی میں سب تیری ہی محمد میں رہی ہے تیری ہی مدد کے لیے انہیں کہا ہے تیرے سب لے گڑ لگا رہے ہیں میں ان کو نہیں جلد تو ان کو جلد اندھیر سے رو رہے ہیں تو سب کو دیکھ رہا ہے کہ تین ہی رضا رو رہے ہیں تین ہی رضا میں رو رہے ہیں تین ہی میں کنسی تو فارم میرا رو رول کر لیا کیا؟ تو میرا جوتا میرا جوتا رو رو جانے اور ہم سب کی سلے، ہم امت کا وفد بن کے آئے ہیں ہم امت کا وفد بن کے آئے بیٹھے ہیں بس کر رہے بس کرے نا بس کر رہے اور اتنا بڑھوائے گا ہم اور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 قبل کر تو قبول کر لے اس اہل شہر کو تو قبول کر ان کی عورتوں بیٹوں باؤں کو تو قبول کر ان کے افسروں بینک والوں کو تو قبول کر ان کے سارے ساروں کو قبول کر لے ان کے اطراف کو قبول کر لے ان کے بوڑھے جوان قبول کر لیں ان کے کاجل دیہاتی شہری ذمے دار سارے قبول کر لیں افسران ماتا ہے سارے قبول کر لیں جہاں جہاں سے آئے وہ بچیوں قبول کر راہوں راہوں کو سکتا کر اس شہر کے درواز دیوار برکت والے بنا دیں ان کی محبتیں قائم کر دیں ان کی نفرتیں مٹا دیں ان کی عدالتیں مٹا دیں کی سورج شکر کر دیں انہیں محبتیں دیں ان کو غورت ختم کر ان کی لڑائیاں ختم کر ان کی بے گسپڑیاں ختم کر بے آلادوں کو آزاد دے دیں مری نہ جن کو ادا کریں بچیاں کا انہیں دوسیاں دے دیں جنہیں دوسرے جی انہیں دے دے ان کو دیا انہیں زندگی والا بنا دے با برکت بنا دے بکروزوں کو کرو سے آگاد کر دے بیوہ کو دیہی سے آگاد کر دے بھائی کریم ان بھائیوں نے ہمارا احترام کیا ان کا حق آگاہی کر سکتے تو اپنے خزانوں سے آگاہ کر دے ان کی عورتوں نے ہماری عورتوں کا اکرام کیا وہ بھی ان کا حق اگا نہیں کر سکتی تو اپنے خزانوں سے ان کی عورتوں کا بھی سفر میں ہم سے ہماری وقت گئے اس مہینے کے حق میں جو بھی کمی ہوئی ہمیں معلے ہم نے تو پہلے ان سے بھی معافی مانگی ہے اچھے تیرے دربار میں بھی معافی مانگتی ہیں اور مولا کریم یہ سارا موٹ لے کے ہماری کی کسم تیری نیسم تیری بڑائی کی کسم تیرے جگہ کوئی دعوی وہ <سطح> کیا ہے ٹھیک کیا ہے کوئی دعوی نہیں جو کیا ہے اخلاص کے ساتھ کیا ہے پر یہ سارے حکل بچے میں یہ سارے حکل اخلاق ہمارے سفر کو بھی اخلاق کر دے اخلاق کر رہے اخلاق کر دے کریم خط تیرہ اپریل سن دو ہزار تین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مقام مردان کالج میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا اللہ کو اپنا بنا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تیار کردہ علمی کی گھر کیسی پر سیدھی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے اڈمی کا سب دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا نٹ تبلیغ مرکز مدنی کراچی فون نمبر چھ تین سات سپار آٹھ ایک تین یا اڈمی کا سب گھر الفان مارکیٹ مقابل جھنجور پارک مسجد دکان نمبر چار بیری بی، صدر کراچی فون نمبر سات تین سات سپار آٹھ تیار کرتا ہے سی ڈی ملنے کا پتا